رسول اللہ السلام و السلام علیک رسول اللہ سلاد و سلام علی قیا حبیب اللہ سلاد و سلام علی قیا حبیب اللہ سلاد و سلام علی قیا نبی اللہ سلاۃ وسلام علیکم ولا علی حابی قیا نور اللہ نور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنن کے نادین سرکار مکہ مکرمہ سردار مدین منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے فکری اعلیٰ رحمتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے بکان کانے لالے کرامت پہ مادونی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ لبائیک میں لبائیک حاضر ہیں سلسلہ لبائک میں اور ان شا اللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ نگران مرکزی مجلس شورا بھی بذریعہ انٹرنیٹ یو کے سے جو آپ سفر پر ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے سلسلے کا فارمیٹ اور سلسلے کا جو انداز ہے وہ بخوبی آپ کے علم میں ہے مگر آج کے سلسلے میں ہم کچھ نئی دلچسپیوں کے ساتھ نئی دلچسپ مراحل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ از وجل کسوٹی بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ نگران شعرا کے مادانی پھول بھی ہوں گے ہمارے سوالات بھی ہوں گے اور آپ کے بھی سوالات ہوں گے جی ہاں آپ کے بھی سوالات کو ہم انشاءاللہ اللہ اپنے سلسلے میں شامل کریں گے آپ کالس کے ذریعے ہمارے رابطہ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ممکنہ صورت میں آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کو ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے آپ کہیں نہیں جائیے گا نیت فرما لیجئے اول تا آخر انشاءاللہ اس سلسلے میں بیٹھیں گے ایک موضوع بھی ہوگا جس پر کچھ گفتگو کا سلسلہ ہوگا منی کے ناظرین یہ جو نمبرس آپ کی سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں ان کے ذریعے آپ کالز کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. اب چلتے ہیں موضوع کی جانب اور سلمان بھائی ہمیں بتائیں گے کہ آج کا موضوع کیا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے کچھ مدنی پھول جی سلمان بھائی ماشاءاللہ اللہ کے ناظرین آج کا ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے پرٹیکولر موضوع ہے جس پر ہم نگران شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی سے مدنی پھول لیں گے اور موضوع ہے میزبان اور مہمان زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان میزبان بھی بنتا ہے اور مہمان بھی بنتا ہے دین اسلام وہ آفاقی مذہب ہے وہ لازوال مذہب ہے وہ چمکتا دھمکتا سرمایہ حیات ہے اور زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں رہنمائی عطا کی گئی ہے انسان کو جو جو مراحل پیش آ سکتے ہیں جو جو اس کو حوادثات پیش آ سکتے ہیں اس کے بارے میں پیغمبر اسلام پیار آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے بندہ میزبان بھی بنتا ہے مہمان بھی بنتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مہمان کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتایا ہے اور میزبان کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے آج انشاءاللہ شاء اللہ اس حوالے سے روایات اور حکایات بھی بیان ہوں گی مہمان کی آمد انسان کے لیے بڑی میزبان کے لیے بڑی برکت کا باعث بھی بنتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ انسان کو چیز کبھی کبھار مل جایا کرتی ہے جس کا وہ عرصے سے عرصے سے متراشی ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتا اس حوالے سے بھی ایک, ایک حکایت ہے وہ بھی آپ کو سنانی ہے اور پھر جب انسان مہمان بنتا ہے یا میزبان بنتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ کون کون سے ایسے کام کر دیتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے اور کون سے ایسے کام نہیں کرتا جو کرنے چاہیے اس پر ان شاء مرکزی مجلس شُرا سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ عزوجل یہاں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں حضرت امام سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قسوں کے مدرگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے کہ تین اشخاص بروز قیامت اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے سبحان اللہ سبحان سبحان جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو کون ہے ایک ارشاد فرمایا سیلہ رحمی کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کی عمر کو لمبا کرتا ہے نمبر دو وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس نے صرف یتیم بچے چھوڑے تو وہ عورت کہے کہ میں دوسرا نکاح نہیں کروں گی بس اپنے یتیم بچوں کی نگہبانی کروں گی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جائے یا پھر اللہ اضل ان کو غری کر دے اور تیسرا فرمایا وہ بندہ جس نے کھانا تیار کیا بس اپنے مہمان کی ضیافت کی اور اس میں خوب اچھی طرح خرچ کیا پھر یتیم اور مسکین کو بلایا اور انہیں اللہ اضل کی رضا کے لیے کھلایا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم سماج فرمایا کہ مہمان نوازی کرنے والے کو گویا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پا رہا ہوگا میروز میں کیا فرمائیں گے آپ الحمدللہ واقعی میں مہمان نوازی جو ہے یہ خود سنت بھی ہے اور میزبانی بھی سنت ہے اس کے فضائل و برکات قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں وارد ہوئے اور ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی حکایات ہمیں ملتی ہیں تاریخ اسلام میں صحابہ کرام کے ادوار میں خود نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے کہ دل چاہتا ہے یا تو میزبان بن جائے یا مہمان بن جائے, جائے باقیاتاً اس کی بڑی برکتیں ہیں اور بعض لوگوں کا ایک خیال یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ بھائی غریبوں کو کھلاؤ غریبوں کو پلاؤ اور جو مالدار ہیں جو صاحب سروت ہیں صاحب حیثیت اس کی دل جوئی یا اس کی مہمان نوازی جو ہے وہ اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے جہاں پہ بھی مہمان نوازی کے فضائل آئے ہیں تو وہاں مطلق نئے چاہے کوئی صاحب ثروت ہو غنی ہو صاحب حیثیت ہو وہ ہو یا کوئی بھوکا ہو تنگدست ہو ایک روایت میرے سامنے بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اے برا آدمی جب اپنے دینی بھائی کی اللہ اللہجن کے خاطر مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا کوئی شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں دس فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو ایک سال تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نام اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے یہ بات کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں اور جنت الخل سبحان اللہ جنت القل اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے تو واقعتا آئے آئے یہ روایات ہم پڑھتے جائیں سامنے موجود ہیں اور اس کے فضائل بیان کرتے جائیں مہمان نوازی پہ جنت تک کی بشارت ہے نبی کریم علی سلاد و تسلیم اللہ کا فرمان زیشان ہے جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور بیت اللہ شریف کا حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمانی کرے اس کی مہمان نوازی کرے جنت میں داخل ہوگا واہ تو واہ کیسی برکتیں ہیں دا کیسی،, کیسی کیسے فضائل ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیونکہ کامل نمونہ ہے اور اس میں ایک بہترین ہمارے لیے جو ہے ایک نقش قدم فراہم کر دیے گئے ہیں کہ اگر ہم ان پہ چلیں تو فلاح و فوج جو ہے وہ ہمارا مقدر بن سکتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سب انہی کا کھاتے ہیں یوں تو جس کو جو ملا ہے کے دم سے ملا ہے لیکن میرے پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام نے تعلیم امت کے لیے صحابہ کی دلجوئی کے لیے اور ہمارے لیے ایک نقش راہ فراہم کرنے کے لیے خود مہمان بھی بنے ہیں صحابہ نے دعوت کی اور آپ مہمان بنے صحابہ نے آپ کی مہمانی کی اور ایسا بھی ہوا کہ آپ نے تو اپنے دشمنوں کی بھی مہمانی کی اللہ ہے اللہ یعنی ان کے ساتھ بھی اگر وہ آ گئے ہیں تو اچھا برتاؤ کیا ہے اور جو مہمانی کے ایک تقاضے ہو سکتے تھے وہ پورے کیے جی مہمانی مدین منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہاں کا مہمان بننا نصیب فرمائے اور کچھ وہاں کے مہمان ہوں گے بھی اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کی کل جو ہے وہ حاضری ہو جائے مدین منبرہ اے اور اے ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد رمی میں جائیں تو ہمارا بھی سلام عرض کیجیے گا آپ بہت ہی پیارے اور مقدس مہمان ہیں مسجد میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے گھر کے مہمان آگئے گئے ٹھیک ہے کتنے پیارے پیاری باتیں ہیں تو اللہ تبرک میں مقدس جگہوں کا جو ہے مہمان رکھے مہمان نوازی کے فضائل میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ قرض لے کر مہمان نو دیتے کتنی پیاری بات ہے ایک میں مدنی چند کے ناظرین کی طرف سے آپ جو تین اسلامی بھائی ہیں ایک بات ایک قرض کرتا ہوں اب ہم چاروں مل کر ہم ایک کسی نتیجے میں پوچھتے ہیں جیسے ہمارے مہروز بھائی سلمان مدنی ہمارے سرفراز باپو ساتھ ہیں اب جیسے کہ میں کسی کے گھر مہمان بن کر جا رہا ہوں ہو سکتا ہے آج جانا بھی ہو کل جانا ہو یا آپ کیا کوئی آئے تو مدنی چند کے نادین آپ بھی ہماری اس بات میں شامل ہوئے ٹھیک ہے آپ کی آواز تو نہیں ہم سن سکتے لیکن آپ تھوڑی ڈسکس کیجیے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں جب میں کسی کا مہمان بن کر جاتا ہوں جی مہرج بھائی آپ کی طرف آتے ہیں اگر آپ کسی کا مہمان بن کر جاتے ہیں تو آپ کی کیا خواہش ہے مجھے کس طرح عزت افزائی کی جائے ایک بتائیں کوئی یہ کہ مدنی چینل کے نام جو میں شامل ہیں اب وہ بڑی پرسنل سی بات ہوگی لیکن بڑی فکر ہوتی ہے کہیں مہمان بن کے جاتا ہوں میں مختصر مختصر بتائیں میری جو بوائش ہوتی ہے ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ رہے پردہ کسی گھر والے بولا کھانے پینے کی بھی باتیں کر سکتے ہیں زیادہ تر آپ کو جی سلمان بھائی اگر آپ مہمان من کے جا رہے ہیں تو کیا فائش ہے کہ یہ ہونا چاہیے پھر میں بھی بتاؤں گا جی جی یہ باپو مشکل میں ڈال رہی ہے نہیں نے ایک بات بتائیں کہ یہ ہونا چاہیے بات کر کریں نا آپ اتنی مشکل آپ بنائیں جب میں جا رہا ہوں مہمان decir... مہمان نوازی کے لیے کہیں جاتا ہوں تو اظہار دیکھیں اظہار آپ کہیں جاتے ہیں تو مہمان نوازی کے لیے جاتے ہیں یا مہمان بن کے مہمان بن کے جاتے ہیں جی مہمان نوازی کے اس سے اظہار کرنا اس سے اظہار کرناس اور نیتیں آپ پوچھ رہے ہیں کیا ارادے ہوتے ہیں یا خواہش ہوتی ہے کیا مطلب جو ہمارے دل میں ہوتا ہے دل میں ہم کس طرح ہماری عزت افزائی ہو عزت افزائی ہو ٹھیک ہے جس طرح کہ پردے کا اہتمام ہو پردے کا یہاں تک یعنی کہ یہ واقعی ایک بہت پرسنل سا سوال ہے خاص مطلب جو ہے وہ ایک معاشرے میں بھی دیکھا گیا ہے حقیقت میں معاشرے میں بھی دیکھا گیا نہیں کرتے ارادے نہیں کرتے یہ بھی میں آتا ہوں اور مہمان بن کے جا رہا ہوں نا میں مہمان بن کے جا رہا ہوں ایک خواہش ہوتی ہے مدنی سیل کے نادین نے بسوں کا دیا تھا نا بندہ اکیلے بولتا ہے جو سلمان بھائی اکثر مجھے کہتے رہتے ہیں بھائی وہ ناشتہ کہاں ہے یاد ہے سر کب آ رہی ہے لسی تو جیسی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ دل کی بات کرتا ہے اب جیسے کہ خواہش تو ہوتی ہے نا یار جب میں جا رہا ہوں کسی کیا مہمان بن کر تو وہ گیٹ کھول کے استقبال کریں کیونکہ اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ اللہ آئیے آپ کے آنے سے خوشی ہوئی مرا با اس کی دل کی کیفیت ہے پھر مجھے عزت افزائی کے ساتھ بٹھائیں اچھی جگہ پہ بٹھائیں اچھا جی میں میں آ جاؤں تو پھر جو کوئی پانی پیش کرے کوئی دودھ کا پیالہ پیش کرے تو اس کے بعد کھانے کا دستہ خان لگے تو میری من پسند چیز تو ہو نا اس کے اندر اب جیسی بھی دعوت ہو پھر اس کے بعد جو ہے مجھ سے اچھے انداز سے بات کریں مجھ سے جو ہے شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مجھ سے جو ہے گھر والے بھی ملنے آئیں تو مجھ سے یہ بھی خیریت معلوم کریں مجھ سے وہ بھی خیریت معلوم کریں تو آپ نے جب لسٹ بنائی تو آپ کی لسٹ میں جو ہے دس باتیں آئیں کہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہونی چاہیے تو بس اب اس لسٹ کو سنبھال کے رکھیں اب جب آپ کے کوئی مہمان آئے تو آپ نے یہ دس باتیں اس کے سامنے پیش کرنی ہیں کیا بات ہے ٹھیک ہے تو مدن جیل کے مہمان بنا رہے ہیں لیکن باپو نے مہمان میزبان کے لیے آداب بیان کر جو ہم چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ ہو تو وہ جو مہمان آیا ہے میں وہ غریب آیا ہوا ہے میں اس کے جا کے خیر خیریت بھی نہ لوں اس سے دو میٹھے بول بھی نہ بولوں اور میں توقع یہ کروں کہ جب میں اس کے گھر جاؤں اور پھر جو ہے میرے سامنے اس قسم کا لوازمات ہوں تو یہ نہیں ہوتا کہ سوئی کے پیچھے دھاگا ہے آپ اچھے انداز سے چلیں کچھ جب مہمان آئے تو تحفے تحبی پیش کریں اور رخصت کے وقت جو ہے گیٹ تک اس کو رخصت کرنا یہ سو ند بھی ہے جمع دی تو جب کوئی آیا ہے مہمان تو گیٹ پہ ارے ماشاءاللہ اب یہ کہ نگاہ شروع آئیں گے تو میرے ذہن میں کچھ اس قسم کی باتیں بھی ہیں جیسے آج چھٹی کا دن ہے باب المدینہ پاکستان میں تو ہوتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی آج ہم آپ کو سرپرائز دینے والے ہیں اچھا جی کیا سرپرائز ہے آج ہم سب گھر والے مل کر آپ کے گھر میں آ رہے ہیں اب اس قسم کا بھی محول بنتا ہے اب نگانے شروع آئیں گے تو کیا مدنی پھول ہوں گے اب وہ بےچارے کی اپنی کوئی پلاننگ تھی وہ کہیں جانا چاہتا تھا آپ کو بلانا نہیں چاہتا تھا وہ خود تیار کھڑا ہوا ہے اب آپ نے جو ہے اس کو ایسا سرپرائز دیا کیا کہتے ہیں سلمان بھائی اس بارے میں یہ اس پر تو نگانے شروع ہے ان گے انشاءاللہ بڑے پیارے پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے ایسا بھی ہوتا ہے میم ایک آپ باپو اس کا ایک नहीं. وہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں دین اسلام نے ہمیں محبت امن آشتی اس کے فروغ کے لیے کیسا پیارا میٹھا اور رہنما اصول گویا عطا سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ کہ اللہ کے آپ کے پاس اگر آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے آپ اس کا احترام کریں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرم مہمانوں کا اکرام کرو جو تمہارے پاس مہمان آتا ہے اس کے ساتھ جوڑا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے اس کی عزت افزائی کرے کتنی بڑی بات ہے اگر سوچیں محمد رحیٰ سنت کا ایک مدنی پھول یاد آ گیا ایک مبلک تھے ہمارے مبلک دعوت اسلامی ایک بیان کر رہے تھے انہیں یہ بتائیے جیسے آپ لوگوں کے لیے مدن چل کے ناظرین بھی اس میں شامل ہیں ہمارے ساتھ کہ آپ سے کس کس نے امیر السنت دامت برکاتم العالیہ سے ملاقات کی ہو جو مبلک بیان کر رہے تھے کافی اسلام میں موجود تھے تو انہوں نے کس کس نے ملاقات کی ہے تو سب نے جو ہے ہاتھ بلند کیے اکثریت ایک تعداد تھی جس کی ہاتھ بلند ہے کہ ہماری امیر السنت دامت برکاتم العالیہ سے ملاقات ہوئی ہے پھر ان مبلک نے کہا آپ نے ہاتھ اوپر رکھیے گا اب یہ بتائیے کہ ملاقات کی ہو اور تحفہ نہ ملاؤ وہ ہاتھ جو ہے نیچے کر تو جتنے ہاتھ اوپر تھے وہ ہاتھ اوپر ہی رہے کہ امیر رسندر دامد برکاتوں وہ لالیا کی تھوڑی سی سوبت ملتی ہے ہم ان کے تھوڑی دیر کے مہمان ہوتے ہیں اور ایسا ہے کہ ملاقات ہو اور امیر وسنت کی بارگاہ سے کوئی تحفہ لے کر نہیں آئے یہ کہ جو ظاہری تحفے ہیں وہ بھی ملتے ہیں اور جو باتمی تحفے ہیں کہ بندہ جو ہے جھوٹ چھوڑ دیتا ہے بے نمازی تھا تو نمازی بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے چہرے پر داڑھی شریف بھی آ جاتی ہے وہ اچھے اچھی اچھی نیتیں کر لیتا ہے جب امیر وسنت دعوت برکاتہ لالیا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو جو دینی تحفے ہیں وہ بھی لے کر آتا ہے اور جو دنیاوی تحفے امیر وسنت وہ بھی عطا فرماتے ہیں تو کیا کیا جہاں تک کہ امیر علسنت قبلہ دعوت برکاتہ لالیا کی جو نوازی سے سرفراز ہوتا ہے تو امیرا علی سنت کے دستے مبارک سے جو آئیں گے اپ اپنا نام لے آئیں تو تعم کا تھال بھی امیرا علی سنت دامود مبارک سے پیش فرماتے ہیں یہاں تک کہ مطلب اسلامی بھائی دوڑتے ہیں لینے کے لیے کہ نہیں ہم مطلب دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امیرا علی سنت کچھ کچھ مطلب جو وہ دعائیں بھی عطا فرماتے رہتے ہیں دعائیں مدینہ عطا فرما دیتے ہیں کبھی کسی کو خیرات مدینہ عطا فرما دیتے ہیں اور یہ ایسا آپ کا ایک پیارا سا وسط ہے آپ کی مہمان نوازی کا خود سے کام کرنے کا یہ, اللہ اللہ یہ بھی ہوتا ہے ایک کہ آپ کسی کے ہاں مطلب جب مہمان کے صورت میں گئے یا مطلب میزبان جو ہے وہ اب وہ میزبان اپنے مطلب خادموں سے اپنے چھوٹوں سے اور مطلب جو ہے وہ ایک خود کی جو کیفیت ہوتی ہے امیرا علیہ سنت اور میرا اکثر مرتبہ مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں یار خود سے اٹھ کر مطلب پانی پلانے کے حوالے سے کتنا چھوٹا سا عمل ہے کتنا مطلب جو ہے وہ قلیل وقت کا عمل ہے مگر اس کی طرف کیسی پیاری توجہ دلائی جاتی ہے عموماً اور یہ امیرا علس دعوت برکاتم العریہ کا پیارا وسط ہے یہاں تک کہ جب علم کرام تشریف لاتے ہیں آپ کی مہمان نوازی کا کیسا آرام ہوتا ہے ناشتوں پر مطلب جو ہے ناشتوں پر اسٹائم کی جب حاضری ہوا کرتی تھی آپ مطلب یہ دسترخوان پر ساتھ ہی مطلب جلوہ فرما ہو جاتے تشریف فرما ہو جاتے اور آپ مدنی پھول بھی عطا فرماتے گفتگو بھی فرماتے بالوازی فرما ایسی ہے کہ شاید ہی کوئی وقت ایسا گزرتا ہو مطلب جتنا ہم نے دیکھا کہ امیر لسنت کا کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی کھانے پہ مدعو ہوتے ہی ہیں کھانے پہ ساتھ ہوتے ہیار ل... دفتر خان کبھی اکیلا گویا کہ ایسا محسوس ہے، نہیں ہوتا یعنی جب آپ باب المدینہ بالخصوص اشیف فرما ہوتے ہیں اور مہمان نوازی کی برکتیں ہی برکتیں جیسے کہ بتائی بھی گئیں ایک حدیث پاک ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جس گھر میں مہمان ہوں اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھڑی کیری سے ہے بلکہ اس سے بھی پرانی ابن ماجہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جس طرح اونٹ کی کوہان پر جب ہم چھڑی رکھ دیں تو وہ فورن لڑک کے نیچے کی طرف آتی ہے تو مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس طرح تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہے اور مہمان نوازی یہ جیسے کہ بتایا بھی گیا کہ یہ سنت مبارکہ ہے امیرا علیہ سنت کا ایک انداز نگرانی شورا اس وقت جو ہے وہ سفر پر ہیں اور آپ مطلب وہاں آپ کا جو مبارک انداز ہے جی نگرانی شعرا بھی مہمان ہے مہمان ہیں میزبان ہے مطلب وہ بھی نگرانی شرح تھے انشاءاللہ مطلب جو ہے ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا اسپد مرحبا اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب رب المین اللہ کل اللہ وتعالی آپ کو سلامت رکھے با کرامت رکھے اپنی حز عمان میں رکھے آ, باپو بات کر رہے تھے کہ آپ ابھی مہمان ہیں میزبان ہیں تو یہ نگانے شورا آئیں گے تو انہیں سے پوچھیں گے باپو کے سوال کا جواب ہو جائے جب کسی کے گھر میں جائیں گے تو مہمان بن جائیں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں رہیں گے تو نہ مہمان نہ مہذبان اور ایک نارمل روٹین چلتی ہے اللہ آپ کو سلامت با رکھے عابد باپو نے بھی ایک سوال کیا تھا کہہ رہے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ بس اوقات جیسے آج چھٹی کا دن ہے اب کوئی کسی کو فون کرتا ہے اور انداز بھی ہوتا ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہم آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں جی سرپرائز دینے والے ہیں بتائیے جی دیجیے بدا آپ کے لئے خوش خوشخبری یہ ہے کہ آج رات ہم پوری فیملی کے ساتھ آپ یہ گھر پر آ رہے ہیں کھانا بھی آپ کے ساتھ کھائیں گے سرپرائز تو ختم ہو گیا اب یہ کیسا سرپرائز آئی صاحب کیا مدنی پولیس ہاتھ فرمائیں گے آپ نہیں اس کی مہربانی ہے کہ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کال کر کے نہیں کہا کہ دروازہ کھولے وہاں کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تو اب اتنا ٹائم دیا اس کی مہربانی نہیں ہے اس نے پوچھا نہیں کہ آپ فارغ ہے یا نہیں ہے ہم آ سکتے یا نہیں آ سکتے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے جس کے گھر پہ بھی اگر ہم کو جانا ہے تو پہلے سے اس کے لیے ایک سہولت والا ٹائم ہونا چاہیے اگر اس کو زحمت ہوتی ہو پریشانی ہوتی ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تاکہ میزبان کیونکہ مہمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں میزبان کے لیے راحت کا سبب بنو نہ کہ میں اس کے لیے زحمت کا سبب بنو ماشاء اللہ ایک مہمان کی اپنی فضائل ہیں مہمان کی اپنی برکتیں ہیں تو اب جیسے میں یہاں کئی گھروں ابھی بھی جس کسی گھر پر ہو جہاں سے مجھے لائیو کیا گیا ہے ہم کسی اور شہر میں تھے اب کسی اور شہر سے ہم لائو ہو رہے ہیں تو اب یہ کہ عموماً ہم کسی کے گھر پر اگر مہمان اب میری مہمانی اور عام آدمی کی مہمانی میں بعض وقت فرق ہوتا ہے ایسے مہمانوں کی بعض وقت اقسام ہے دیر از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف گیسٹ سم گیسٹ دے کم ایٹ دیر سم ہوم کسی کے گھر پر آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اچھا سنگل آتے ہیں کوئی فیملی کے ساتھ آتے کوئی بچوں کو لے کر آتے کوئی گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آتے ہیں کوئی گھر پہ نہیں آتے کوئی ہال میں آتے ہیں کہیں انوائٹ ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں اچھا کوئی ہوتے ہیں جو ایک دن دو دن تین دنوں کے لیے کہیں قیام کرتے ہیں کسی کے گھر میں تو ہر ایک کی اپنی اپنی اس کے مینر سے اپنے اپنے اس کے اصول ہونے چاہیے کہ سب سے بنیادی اصول میں جو عرض کروں گا کیونکہ اس میں ڈیفینےٹلی اب چونکہ مجھے آپ کے ساتھ لنک ہونے میں آنر ہونے میں بھی ٹائم لگ گیا اور آپ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ارض کر ہی تھے کیونکہ یہاں تھوڑی سی وہ آڈیو کنیکٹوٹی کا پرابلم چل رہا تھا لیکن اتنی سی بات میں ارض کروں گا تاکہ پھر آپ کے دیگر سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہو کہ مہمان کو چاہیے کہ ہر چیز میزبان کی دل آزاری کا سبب نہ بنے نہ اسے کھانے میں تنقید کرے نہ اس کے گھر پر تنقید کرے نہ اس کی اشیاء پر تنقید کرے اچھا ایون کہ اگر وہ جس صوفے پر جی بیٹھی ہے تو نہ اس صوفے پر بالوں کا لاتی چادر بچھا دیتا ہے تو وہ چادر ہٹائے نہیں کہ ہو سکتا ہے نیچے صوفہ پھٹا ہوا ہو بالوں کا سامان پر چادر ڈال جاتی ہے تو سامان سے چادر نہ ہٹائے ہو سکتا ہے سامان دکھانے جیسا نہ ہو تو اسی طرح اگر کوئی آپ کو بیڈ روم دیتا ہے سونے کے لیے اپنا تو اس کی الماری کھولی جائے اس کے دیگر چیزیں نہ کھولی جائیں کیونکہ ایک فیملی بیڈ روم ایک طرح سے لائک اف بیڈ فیملی روم ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہ نظر آ جائیں جس, جس سے دکھانا وہ اس کو شرمندگی ہو باتھ روم یوز کرتے ہیں تو باتھ روم میں بھی جائیں تو نارملی جو باتھ روم یوز کرنے پھر آ جائیں وہاں پہ سی جی حرکت نہیں ہونی چاہیے یعنی یہ بھی دیکھ رہے وہ بھی دیکھ رہے یہ بھی کھول رہے وہ بھی کھول رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جب واپسی ہو تو بستر سمیٹ لینا چاہیے صفائی ستھرائی کے ساتھ واپس ہونا چاہیے تاکہ جب آپ واپس جائیں تو آپ کے میزبان کے دل میں آپ کی محبت اور عظمت بڑھے گی یعنی کتنا صاف ستھرا نفاست پسند اور ایک دیانت دار قسم کا میرا مہمان تھا کہ اس کے آنے سے مجھے الحمدللہ فائدہ ہوا ہے اس کے بچوں سے محبت کرے اور جب جا رہے ہیں یا گھر میں ہیں تو بچوں کو کوئی تحفہ دے دے اگلا آپ کے اوپر ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے اگر سو دو سو روپے کے توحفے اگر آپ اس کے بچوں کو دے دیں گے تو اس کے گھر میں خوشی داخل ہوگی اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی بس تنز اور تنقید اور اس کی چیزوں سے بچ کر آپ کہیں بھی اگر مہمان ہوں گے اور موچ نہ بنے ڈیمانڈ نہ کرے یار یہ نہیں ہے یار وہ نہیں ہے یا جوس تو پلا دو یار یہ تو پلا دو یار یہ تو کھلا دو اس طرح ڈیمانڈ نہ کرے کہ ڈیمانڈ کریں گے وہ شرمندہ ہوگا کہ اس بےچارے کی جو پوزیشن ہے وہ خود عموماً میزبان یہی کوشش کرتا ہے کہ مہمان کو اپنی اپنی جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے اس میں سے اچھے سے اچھا پیش کرے تو یہ چند مدنی پھول ہے جو میں نے بجا فرمایا آپ نے یہاں میں یہ بھی ارض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ان کے گھر پہ اگر کوئی مہمان آتے ہیں کوئی رشتہ دار عزیز ملنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لو لوک بھائی لوک بھائی آ ہیں ابھی یہ ہمارا جو ہے نا وہ کچرا کر کے ہی جائیں گے یہاں سے یا ہمارا کوڈا کر کے جائیں گے یہ بھی بات کا لوگ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس ایٹیوڈ کو آپ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا یہ بھی میں ایک بات اردو کروں گا کہ جیسے کوئی کھانے پینے کی چیز ایسی آتی ہے جیسے کاجو آ بادام آ گئے پشتے آ تو وہ کہتا ہے کہ پلیٹ صاف کرنا ہے اب اس کو صاف کر کے بھجوائیں یا یہ بعد میں بھی استعمال ہو سکتی ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ابھی اس پہ بھی تھوڑا سا مطلب پھول حشاف فرمائے کیا انداز ہونا چاہیے کھانے پینے کا نہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پلیٹوں کاجو جو میں دی ہے اس کی پلیٹ صاف کرنا سنت ہے تو اس کو اس کی دلیل لانی پڑے گی کہ کیا اس طرح کی چیزوں کی پلیٹیں صاف کرنا سنت ہے یا اس طرح کی پلیٹیں صاف کر دینا غیر اخلاقی حرکت ہے کوئی سنت غیر اخلاقی نہیں ہے جو سنت ہے وہ اخلاق کے اعلی معیار پر ہے اللہ ہے تو یہ بات زینشن ہے کہ کس کو سنت کہنا ہے کس کو سنت نہیں کہنا اور ماشاءاللہ اللہ آپ میرے علم طبقہ وہاں موجود ہے اگر میری غلطی ہو تو اس طرح ضرور فرما سکتے ہیں تو دوسرا یہ کہ عموماً جو یہ بار بار مہمان بننے کی جس کو خواہش ہوتی ہے نا اور وہ بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مطلب کہ بڑی عجیب و غریب ان کا انداز ہوتا ہے ان کے لیے بعض اوقات میزبان یہ اگر کہہ گئے تو میزبان کو یہ کہنا نہیں چاہیے میزبان کم از کم شاید میں غلطی نہیں کر رہا تو, تو مبتلا ہو رہا ہے اچھا مجھے ہیڈ فون کے اندر میری آواز رپیٹ ہو رہی ہے تو ایک تو یہ ہو جائے دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ تربیت دے کر جائیں عموماً بچے اگر آپ کے ساتھ کسی کے یا مہمان کے طور پر آتے ہیں تو بچے جو گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اگلے کے گھر میں تو وہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے پھر آپ بچوں کو سنبھالتے رہو یا بچوں کو کیا ہے؟ توڑ پھوڑ وہ ایک چیز توڑے گا وہ بولے گا مانگ رہا تو میزبان نہیں بول گا ہیں گھر کوئی بات نہیں لیکن یہ طور پر درست نہیں ہے اور بچوں کی ہمیشہ اپنی تربیت کریں اور یہ تربیت اپنے گھر میں ہوگی بلکہ جانے سے پہلے میری مدری ان ہے تمام معاشقار رسول سے جب بھی کسی گھر پہ بطور مہمان جائیں تو آپ ان کو بتا دیں بچوں کی تربیت کریں کہ دیکھو بیٹا جا رہے یوں نہیں یوں یوں, یوں, یوں نہیں یوں یو نہیں یوں کرنا ہے یہاں بچے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جی دیکھیں بچے تو سب جو ہے وہ گاڑی میں کہتے ہیں لفظ کے بچے سارے دن سانجی ہوں بچے تو سب کے ہی ہوتے ہیں تو ان کے بچوں نے بھی چیزیں توڑتے ہیں ان کے بچے بھی چیزیں توڑتے ہوں گے ہمارے بچے نے اگر کوئی چیز توڑ دی ہے تو کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے کون سا طوفان آ گیا ہے کون کیا ہو گیا کچھ بھی تو نہیں ہوا ہمارے گھر میں بھی تو کچھ بھی نہیں ہوا خالی داوا لے گا اچھا اچھا یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ایک دن اب جیسے کہ آج کے مہمان بن کے جانا ہے تو اب ایک دن پہلے تربیت کی جا رہی ہے یا تھوڑی دیر پہلے تربیت کی جا رہی ہے بیٹا یوں نہیں کرنا یوں نہیں کرنا یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو بیٹا اس چیز کی طرف ہاتھ نہیں لگانا ہے آپ نے کھانے کی طرف بڑھنا نہیں ہے اب ایک دن پہلے یا تھوڑی دیر پہلے تربیت یہ کتنا فائدہ دے گی وہ تھوڑی دیر کی تربیت ہوتی ہے اس کا اثر بھی ایسا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد بولتا ہے یہی چاہیے جس چیز کا منع کیا تھا پھر وہ بسوں کا تو آنکھوں سے ڈرارے ہوتے ہیں بچہ بھی کب تک اس کے ڈر میں رہے گا وہ نکل جاتا ہے تو کب تک تربیت کی جائے میں فائدہ ہوتا ہے تربیت ایک ہی بار کر جائیں اور بچہ اس تربیت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے یہ بھی ضروری نہیں ہے ہم تربیت کرتے ہیں. تربیت ضروری تھوڑی ہے تربیت کسی گھر پہ جائیں گے تبھی کریں گے اپنے گھر میں بھی تو بچے ہیں ان کی تربیت کرتے رہے ان کو سلیقہ سکھاتے رہے اور ان شاء اللہ تعالی ایسا فائدہ ہوگا اور یہی بچے پھر بڑے ہوں گے اور ایک ایٹیکٹس اور مینرس کے ساتھ یہ جائیں گے البتہ مزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری کرے اس کی دل جوئی کرے اس کو اس کی بہتر سے بہتر جو اس کے دل کو خشک کرے اس طرح کرو اگر خدا نہ نخواستہ مہمان کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز پہنچے اس پر صبر کرے برداشت کرے کیونکہ جو مہمان جاتا ہے تو میزبان کی گناہ لے کے جاتا ہے اب اس کی گیمت نہ کرے اس کے پیچھے اس کی توبت نہ باندھے اس کے بچوں کی برائی نہ کرے اور اس کی دیناگاری والا سامان نہ کرے جو کوئی جو عزت دار اور باوقار قسم کے لوگ ہوتے یہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن جی اگر ہمارے گھر میں مہمان بن کر رہے گا تو اس کی عزت کریں گے مہمان حضور یہ عرصہ کرنا تھا کہ ابھی جو کھانے کی بات ہوئی تو بعض ایک طبقہ تو پلیٹ صاف کرنے پہ تل جاتا ہے لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میزبان بچارہ اپنی بسات بھر پورا دسترخوان سجا دیتا ہے کئی آئٹم کھانے پینے کے رکھ دیتا ہے لیکن وہ کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے یا ایسا لگاتے ہیں ڈرتے ڈرتے اور سارا بچھا ہوا دسترخوان ساری چیزیں چھوڑ کے پھر وہ روانہ ہو جاتے ہیں بازوں کا طبیعت نہیں ہوتی یا کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن بازار کھاتے نہیں شرما حضوری ہوتی ہے یا اس کو کیا کہا جائے وہ کھاتے نہیں اور دوسری چیز میں یہاں پہ ہی ایڈ کر دوں تاکہ وہ اس کے ساتھ آ جائے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب میزبان یا مہمان جمع ہوتے ہیں جہاں پر بھی تو فی زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں یا ٹی وی چینلز پہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوتی جو مطلب ایسا سننے میں بھی آیا مشاہدہ بھی یہ کچھ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں آپ نے جو بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اول تو یہ کہ میں یہ امیر علیہ سنت کا ذکر کروں گا کہ امیر علیہ سنت کا یہ انداز میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے دسترخوان پر جو جو اشیا رکھ دی جاتی ہے تو تقریبا تقریباً میں نے یہ دیکھا ہے کہ امیر سنت ان چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اشیاء کو ضرور استعمال فرماتے ہیں جو بھی میزبان نے رکھا ہوتا ہے مہمان کے لیے تو کچھ نہ کچھ امیر سنت ضرور اس کو استعمال فرماتے ہیں تھوڑا سا صحیح لیٹے ضرور ہے تو یہ امیر سنت کی میں نے ادا دیکھی ہے ہمارا بھی یہاں کئی سفر ہوتا ہے آپ کا امیرا علیہ سن الحمد للہ اسی طرح جی آپ کا امیرہ, جی. امیرہ علیہ سنت دامت برخاتم الالیہ کی یہاں مہمان ہونے کا تو یقینا مطلب ملا ہوگا شرق تو آپ نے علیہ علسنت دامت برخاتم الالیہ کا تو یہ ایک مبارک انداز بتایا اور مزید کچھ اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیں کہ امیرہ علیہ سنت دامد برکاتم الیہ نے آپ کی مطلب جو ہے وہ میزبانی فرمائی ہو کیسا فیل ہوا اور کیسا مطلب جو ہے وہ منظر ہوگا اور کیسا مطلب جو ہے معاملہ ہوگا خبروں میں کیا فرماتے ہیں میزبانی مطلب ایک تو یہ کہ میں بطور مہمان بن کر باپا کے یہاں گیا ہوں تو مطلب پیر کیا تو مرید ہی بن کے جاتا ہے کیا کیا بات بات اچھا صاحب یہ ایک مدین پورے شاہ فرمائیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان نے ان کا سوال کا جواب رہ گیا ہے اپنے مہارنا بھائی کا جی جی نہیں مہروز بھائی کا جواب <سؤال> دے گا <گئی سؤال> ایک اور بات انہوں نے ایڈ کی تھی ایک تو یہ کہ کچھ کہتے کچھ کہا کوشش کرنی چاہیے کہ جو جو مہمان نے رکھا ہے وہ کسی حد تک استعمال کر لینا چاہیے ہاں اگر طبیعت نہیں چاہتی ہے کوئی میڈیکل پرابلم ہو ایک الگ بات ہے اور تو سر مہروج بھائی آپ نے کچھ پوچھا جی میں آج کر رہا تھا کہ جب مہمان اور میزبان جمع ہوتے ہیں تو فی زمانہ ایک ایسا سینریو بن گیا ہے کہ دونوں اپنے موبائل فون میں لگے رہتے ہیں یا ٹی وی چینلز پہ لگے رہتے ہیں ایک دوسرے سے ڈسکشن یا ایک دوسرے سے پوچھنا ایک دوسرے کی خاطر مدارت کرنا اور ان پہ توجہ دینا وہ نہیں پایا جاتا اس حوالے سے آپ کا ارشاد فرماتے ہیں اچھا اب اب ہو ایسا گیا ہے کہ مہمان کسی کے گھر پہ جب جاتے ہیں نا تو سلام دعا کے بعد جو عموماً پہلے کلیمت ہوتے نا پاسپورٹ بتا دیجیے گا آپ کے ہے تو وہ وائی فائی لینے کے بعد اس کا پاسوڈ لیں گے پاسوڈ لینے کے بعد اس کا نیٹ استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور یہ میری ریکویسٹ ہے مدنی دیجا ہے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ اور میزبان اور مہمان دونوں سے کہ کوشش کیجیے کہ جب تک آپ کسی گھر پہ بطور مہمان ہیں تو ضرورت ایمرجنسی نہ ہو اس وقت موبائل فون مت دیکھیے ایک گئے آپ گھنٹے دو گھنٹے کے لیے اس سے زیادہ کتنے دیر بیٹھیں گے آپ دو تین گھنٹے بیٹھ جائیں گے تو اتنی بہتر موبائل فون کا کوشش کیجیے کم سے کم استعمال ہو مہذبان کو تو ویسے ہی موبائل فون نہیں رکھنا چاہیے وہ تو مہمان آوازی میں ہی اپنا وت گزارے گا نا کھانا کھلائے گا اچھی باتیں کرے گا پوچھے گا پھر پانی پلائے گا پھر چائے پلائے گا اور چاہیے تو اور کچھ دو ظاہر وہ تو مہمان آوازی میں ہی مصروف رہے گا تو وہ اگر موبائل فون ہی چیک کرتا رہے گا تو کیسے کام چلے گا اچھا یہ بھی تھوڑا بتا دیجیے اگر کہ مہمان بعض اوقات جو ہے میزبان جو ہے وہ بہت مطلب یعنی زیادہ پوچھنے لگتے ہیں نا اس سے بھی جیسے درخت خان کا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ اور بھی چیزیں لے کے آئے گا اور بھی تو یہ بھی تھوڑا سا بعض اوقات مطلب یہ ایک تو تلف کی بات ہوتی ہے بہت زیادہ اور بہت یعنی زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ تھوڑا سا اور کھا لیں تھوڑا سا اور لے لیں اور کچھ منگواؤں اور کچھ منگواؤں ہر تھوڑی دیر بعد بعض لوگوں کا یہ روائی اور یہ انداز بھی دیکھا گیا ہے اور مطلب اس سے بھی تھوڑا سا عجیب سی مہمان کو اکتا ہرٹ سی اور عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ نہیں نہیں جزاک اللہ شکریہ لیکن یہ کہ عموماً دیکھا ہے گھروں میں بار بار مطلب جو ہے وہ اس کی بولا جاتا ہے حد تک مطلب آپ کے خیال میں جو ہے مہمان کو سرو کرنا چاہیے میزوان کو پوچھنا چاہیے اور مہمان کو اس کو کس طرح سے لینا چاہیے اچھا اس میں ایک میں یہ بھی بات اے, اے, کرنا چاہوں گا کہ جسے کہ سرساد بابو بتا رہے ہیں کہ کھانے کی کافی چیزیں جو ڈشیز وغیرہ موجود ہوتی ہیں یہ بھی بنا ہوئے بریانی گولا کباب چپلی کباب یہ کہ اچھا سے ایک دستر خان بچھایا اور جو ہے پھر اس سے یہ پوچھا ہے کہ بتائیے وہ بتا نہیں رہا ہے اب سے پوچھا آتا ہے ہمارے کہ کھانا آپ کو کیسا لگا بریانی کیسی لگی اب تاثرات تو لینا رہا محنت سے بنایا ہے چائے کیسی لگی نیند کیسے آئی مہمان کو اب اس قسم کے بھی سوالات کیے جاتے ہیں کیا ارشاد فرمائیں گے باپو اپنے سرفراز باپو نے جو ارشاد فرمایا اس کے متعلق میں یہ آرز کروں گا کہ امام غزالی علیہ والی کے اقوال کے مطابق دو تین بار پوچھ لیں اس سے زیادہ نہ پوچھے اس کی اجازت کے بغیر اس کی پلیٹ کے اندر اب یہ مختلف مدری پورے سنت سننے نے سیکھے اس کی اجازت کے بغیر اس کی پلیٹ میں کھانا نہ ڈالے آفر کریں یہ بھی لیجیے یہ لیں یہ لیں دو تین دفعہ پوچھیں زیادہ نہ پوچھے اور اس کی اجازت کے بغیر پلیٹ میں کھانا نہ ڈالے اور میری ویسے یہاں میزبان اسلامی بھائیوں سے مدری دی جائے کہ جب بھی مہمان کے لیے دسترخوان بیچائیں جو کچھ ہے نا وہ دسترخوان پر ایک ہی بار رکھ دیں اور دوسرا یہ کہ بعدوں کا ڈھکن کسی بھی چیز پہ بال ہوتا ہے اس کے پر ایک ڈکن ہوتا ہے وہ رکھتے تو میمان ڈھکن اٹھائے یہ ضروری نہیں ہے تو یہ میزبان کا کام ہے کہ رکھنے کے بعد پر ہر چیز کے وہ ڈھکن اٹھا دے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کہ جو ہے نا وہ لا کر رکھ دیں بعض ضروری چیزیں ہوتی ہیں جیسے چمچ ضروری ہوتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چمچ سے کھائی جاتی ہیں بعد چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نمک کم ہوتا ہے تو وہ نمک مانگے گا تو جو ایک نارملی میزبان کا کام ہے کہ مہمان کے پاس ٹیبل پر یہ چیزیں دسترخان پر رکھ دے تو وہ رکھ دے تاکہ وہ جو اپنے ہستے میں ضرورت لینا چاہے وہ ماشا لے لیں رہی بات آبد باپو کی جو شہزادہ جو فرمایا کہ تب پوچھتے کیسا لگا کھانا تو یہ نہیں کرنا چاہیے میرے سنت رہے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ چائے اور پیتا کچھ اور ہے وہ چائے پیتا گھر میں دودھ پتی ہے اور یہاں آپ نے اس کو دے دی پانی پتی تو چاہ دودھ پتی اور پانی پتی کا کوئی وہ نہیں ہے اچھا یہاں ایک جہاں میو یا کچی پکی چائے مشہور ہے کہ یہ کچی ڈالیے آپ کو کچی چائے پینی ہے پکی چائے پینی ہے تو کچی چائے ٹی بیک والی جو نہیں کچی چائے کہ وہ جو پتی ڈال کر جو چولہے پہ جو ابال کر جو بناتے ہیں اس کو پکی چائے کہتے ہیں صاحب آپ کی پسندیدہ چائے کون سی ہے اندر کی باتیں تو میں کیوں بتاؤں آگے کے جدول میں آسانی ہو جائے گی اس لیے بھی آپ پکی کی طرف اشارہ فرمائیں گے تو پکی شاء اللہ ٹی مطلب یہ ترکیب بنائیں گے ٹی بیگس والی عموماً ٹی بیگ والی آپ کی طرف اشارہ ہوگا تو ٹی بیگس انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے آج صاحب کہ آپ کی پلیٹ تو کبھی خالی نہیں ہوتی پلیٹ میں کبھی کسی نے کچھ آ کے ڈال دیا کسی نے کچھ آ کے ڈال دیا شاید یہ بھی مطلب جو ہے وہ یو کے کا انداز میزبانی ایسا الحمدللہ للہ نہیں ہوتا ماشاءاللہ اسلام بھائیوں کی تربیت اچھی خاصی طریقے سے ہوتی نظر آئی ہے مطلب بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی ہی جو ضرورت و طبیعت کے مطابق لے لیتے ہیں کوئی پلیٹ میں ڈالتا نہیں ہے الحمدللہ ایسا نہیں ہے پوچھتے ہیں لیکن ڈالتے نہیں ہوں. ویسے بھی یہ اجتماع وغیرہ میں جدول ہمارے چل رہے تو ایک کئی مرتبہ ایک عوامی ہی انداز ہوتا ہے تو اتنا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی کچھ میں بھی کرنا چاہوں گا ایک میرے ذہن میں آیا تھا ہم نے اس کو بطور تھوڑا سا ڈسکشن اس کی ہے میں روز بھائی کے کچھ ویوز دیے ہیں ہلکے پھلکے سے کہ دین اسلام کیسا محبت امن پیار اور آشتی کو جو ہے فروغ دینے والا مذہب ہے کہ اس نے ہمیں کیسے پیارے انداز جو ہے وہ بتائے ہیں کہ جو محبت کو فروغ دیتے ہیں پیار کو فروغ دیتے ہیں اخوت رواداری مساوات کا جو ہے وہ اس سے اقشاہ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے تو ہمارا انداز جو ہے وہ محبتیں عام کرنے کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے بطور میزبان اور بطور مہمان جو میں نے شروع میں مدنی فدر کیے تھے نا وہ محبت عام کرنے کے لیے حوالے سے ہی تھا کہ مطلب جو میزبان میزبان کو چاہیے کہ اپنی طاقت بھر اس کی عزت افزائی کرے اس کی حوصلہ افزائی کرے اور اسے اچھے سے اچھا کھانا پیش کرے اور مہمان کو چاہیے کہ میزبان کی کسی بھی طرح کی دل آزاری نہ کرے اور اگر کوئی کمزوری دیکھے کوئی کھانے میں کمزوری دیکھے اشیاء میں کمی دیکھے ٹیسٹ میں کمی دیکھے ہرگیز حرگیز ہر اس پر تنقید نہ کرے اعتراض نہ کرے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادا کو پیش نظر رکھیں کہ اگر کوئی غذا آپ کی مطلب طبیعت مبارک کے اس پہ نہ اترتی تو آپ ہاتھ روک لیتے تھے آپ ہاتھ روک لیں اور جھوٹ بھی نہ بولے کچھ بھی نہ کریں اور جاتے جاتے ہو سکے تو میزبان کو کوئی تحفہ دے کر جائیں جاتے ہوئے کوئی تحفہ لے کر جائیں تو انشاءاللہ شاء یہ تو ہے نہیں نا کہ پیسے بچانے کے لیے ہم کسی کے کھانا کھانے جا رہے ہیں کیا رات اپنے گھر کے دوستوں پہ بچ جائیں گے کسی گھر پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں ایسا تو کوئی مہمان مہمان کرتے نہیں ہوں گے کہ پیسے بچانے کے لیے کسی کے مہمان بن جائے تو اور جب بھی جائیں میزبان کی سہولت کے مطابق جائیں یہ میری مدری تھی جائے جا کر صرف اس کی جان پر کھڑے نہ ہو جائے اور فون کر کے نہ دے کہ میں آ رہا ہوں میں یہاں پہ ایک یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پہ جو ہماری مہمان اور میزبان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن بعض مہمان جو ہوتے ہیں وہ بڑے نازک ہوتے ہیں یا بعض میزبان جو ہوتے ہیں وہ بڑے نازک ہوتے ہیں یعنی کہیں آپ میزبان بن کے گئے ہیں مہمان بن کے گئے ہیں لیکن وہ میزبان کا جو گھرانا ہے وہ اتنا نازک ہے کہ آپ ڈرے ڈرے دیتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ میزبان ہیں لیکن جو مہمان آ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ آپ ڈرے ڈرے رہتے ہیں یعنی بالخصوص میکے اور سسرال کی طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں بڑی نزاکت پائی جاتی ہے اس حوالے سے بچارے دونوں طرف والے ڈرے ڈرے رہتے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ خاص آپ کے مدنی پھول ہو جائیں تو دیکھیے اس میں زیادہ تر ہمارے سوسائٹی ہمارے معاشرے میں جو ڈر لگتا ہے لگتا ہے وہ لڑکی والوں کو رہتا ہے یعنی لڑکی والے اگر مہمان نا تبھی یہ بےچارے ڈرتے ہیں کہ کوئی چیز کمی کوئی لے جانے میں یا بات کرنے میں بیٹھنے میں کمی ہو گئی تو لڑکے کے گھر والے ناراض ہو جائیں گے اور اگر ان کے گھر پر لڑکے والے چلے جائیں تب بھی لڑکی والے ڈرتے ہیں کہ اگر مہمان نوازی میں کمی رہے گی تب بھی پریشانی ہو جائے گی تو یہ زیادہ تر پریشانی ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں لڑکی والوں کو رہتی ہے مگر یہ دونوں طرف ہونا نہیں چاہیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے اچھی الفاظ کتابوں میں نہیں لکھے گئے کہ لوگ جس کے شر کی وجہ سے اس کی عزت کرے تو شر نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اس کو ظلم کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی انسان ہے کمی رہ جاتی ہے اور کمی نہ کمی کی کیا اس میں بحث ہے آپ کسی گھر پہ جائیں کھلے دل سے جائیں کوئی آپ کے گھر پر آئے کھلے دل سے آئے اس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کمزوریاں اور اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے لڑکی والے لڑکا والا اب ایسا نہ ہو کہ لڑکا والا بولے کہ تکبر مر گیا خود کو آلہ اور اگلے کو گھٹیا سمجھنا یہ تک ہے اور وہ تکبر حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے बो, बो, बो, وہ ڈر ڈر کر آجزی کر کر سہما سہما رہ کر کیا پتہ جنت میں چلا جائے اور تم مطلب کہ تکبر کر کے ڈرا ڈرا کر شر کر کے اور اپنے لڑکا والا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اللہ نہ کرے گا اللہ ناراض ہوگا تو جہنم میں ڈال دے تو کیا کرو گے تو یہ نہیں ہوتا بلکہ بلکہ میں تو یہاں سوسائٹی کو سامنے رکھ کر مشورہ دوں گا اسپیشلی جو لڑکے والے ہوتے ہیں کیونکہ ہر جگہ لڑکے والوں کا پہلو غالب ہو یہ ضروری نہیں ہوتا مختلف اقوام میں مختلف انداز ہوتے ہیں اور یہ بات ہر جگہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن جہاں ہو میں وہاں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے اور جو خاص طور پر ہماری جو میمن کمیونٹی ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے دیگر کمیونٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور ایسا اگر خدا نہ خاصہ ہے یا کہیں پیسے والے کم یا پیسے والے زیادہ ہونے کا پرابلم آ جاتا ہے کہیں تعلیم کم تعلیم زیادہ ہونے کا پرابلم آ جاتا ہے کہیں اہل منصب ہے کوئی دوسرا اہل منصب نہیں ہے اس کا پرابلم آ جاتا تو رشتے تو جڑ جاتے ہیں تو ایسی صورتحال حال کے اندر میری مدنیلتی جائے ہے کہ جس جو جس کا کسی بھی طرح سے پہلو دنیاوی حوالے سے یا کسی بھی سٹیٹس کے حوالے سے بظاہر غالب ہے کہ بھائی لڑکا ہونے کی وجہ سے اگر اس کا کوئی پہلو غالب ہے یا منصب ہونے کی وجہ سے اس کا پہلو غالب ہے یا پیسہ ہونے کی وجہ سے اس کا پہلو غالب ہے تو جس کو یہ تو ایک لاجیکل بات ہے کہ پہلو غالب ہونے کا ایک اپنا انداز ہو جائے گا تو پہلو جس کو لگے کہ میرا کسی بھی طور پر غالب ہے اس کو زیادہ عاجزی کرنی چاہیے یعنی میں اپنے طور پر اگر میں ارض کروں اگر میں کہوں کہ روز بر روز روز بروز بر امیر اہل سنت کا ایک جو ایک شہرت نام اور ایک مقام مرتبے کا جو پہلو ہے وہ بڑھ رہا ہوگا اور معاشرے میں گالی بارہ ہوگا تو اسی حد اسی قدر امیر سنت کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ پر آجیزی کا پہلو بھی گالی بارہ ہے خوف خدا کا پہلو بھی گالی رہا ہے ان کی ساری کا پہلو بھی آپ پر گالی رہا ہے اللہ کا ڈر کا پہلو بھی گالی بار آ رہا ہے میرا کیا بنے گا اس کا پہلو بھی گالی بارہ ہے آپ اسی قدر ڈر رہے ہیں اسی قدر لوگوں کو عزت دے رہے ہیں اسی قدر لوگوں کو مقام دے رہے ہیں اسی قدر آپ عام سے عام آدمی کو بھی عزت دے رہے ہیں اس کو عزت نہ دینے کی وجہ سے میں میں نہ آ تو یہ ایک اچھی شرافت اور ایک شفاف قلب و شفاف باتی و شفاف سینہ ہونے کی ایک علامت اللہ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ عائش صاحب ہم ایک سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں ایک مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیے اسکرین کی جانب دیکھیے آپ کو کیا منظر نظر آ رہا ہے کچھ آپ کی پرانی یادیں جو ہے اللہ ہو جائیں گی جی مدینہ جی مدینہ مجھے کرنے جائیں گے میرے سامنے سے سکرین کوئی بھی نہیں ہے جس سے میں بالکل وہ فورن دیکھ پاؤں یعنی کہ میں نے جو ابھی کہا تھا نا کہ وہ ہیڈ فون آواز ریپیٹ آ رہی ہے تو وہ شاید میں نے ابھی ویڈیو دیکھی اس کی تو یہاں پر ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیلے ہے اور ٹھیک ڈیلے کی طرف چلتے ہیں مدین شہر کے نازک پیالے میں باپو آپ نے پانی پینے کی کوشش کی تھی تھوڑی دیر پہلے جی جی میں نے پیتی ہے ہاں کتنی دیر پہلے بیس منٹ میں پی رہتا ہوں میں نے ابھی دیکھا ہے کہ پیالے میں آپ نے وہ اپنی مبارک پھوک ماری پھو کر کے اور پانی پینے کی کوشش کی ہے صحیح ہے سمجھ گیا سر کیا کرنا ہے کالز کی جانب کی جانے چلتے ہیں ان دو کالز باپو دو محروز بھی لے لیں جی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ابو بکر صدی کا یہ بتائیے کہ سب سے اچھا مہمان کون سا ہے بہت دیکھا جاتا ہے جس کے پاس دنیا دار لوگ آتے ہیں لوگ کچھ نہیں کہتے ہیں جس کے پاس جو ہے نا وغیرہ یا لوگ اچھے ہیں جو ہے نا وہ اس کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں تو دیکھا گیا اکثر لوگ جو ہے نا اس کو تانا دیتے ہیں جس کو تین کرتے ہیں تو آپ شاید فرمائیے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں اور خصوصاً بالخصوص تو خصوصی ذائقے ذواف اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی سے پاک کا یہ خلاصہ یاد ہے کہ تیرا کھانا متقی لوگ کھائیں تو فقرہ فقر المدینہ غریب اور نیک لوگ متقی لوگ اولیا کاملین اگر یہ ہمارے یہاں آ کر مہمان بنتے ہو اور ہمارے گھر کو اپنے قدموں ان کے قدموں کے قدموں کا موسا لینے کی سعادت ہمارے گھروں کی دہلیز کو ملتی ہو اور ہمارے گھر کا کھانا اگر یہ قبول فرماتے ہو اور ان کی مہمان نوازی کرنے کی ہمیں سعادت ملتی ہو تو یقیناً یہ بہت بڑی, بہت بڑی کرم نوازی ہوگی اور یقیناً ان کی دعاؤں کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے نصیب میں آئے گا البتہ مہمان مہمان ہوتا ہے آ, یہ ایک خاص فضیلت کی بات ہے لیکن مہمان جو بھی ایک مسلمان طور پہ جو مہمان آ رہا ہے اس کی عزت اس کی تعظیم کرنی چاہیے اور اس کا جو بھی ایک اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق جو اس کا لحاظ ہے وہ رکھنا چاہیے لیکن اگر متقل لوگ ہمارے گھروں پر آئیں اور کھانا کھائیں علماء آئیں ماشاءاللہ علماء علما ال سنت آئیں عاشقہ نے رسول آئیں تو انشاءاللہ اس سے زیادہ برقرسی ہوگی ماشاء اللہ حضرت. ایک کال اور, اور شامل کرتے ہیں سلسلے میں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبا میں شریف بات کر رہی ہوں خدیجہ نوہی اختاریہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ مدنی ماحول نہیں مننی کام نہیں کر پاتے ہیں کبھی دھیرے کبھی کم جاتے, کرنے جب کبھی تو چڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے تو جواب احساس سننا دیجیے آپ کیسے دل لگا لیتے ہیں مدنی کام میں بات ہے جی یہ تو چلتا رہتا ہے میری پیاری مجنی منی یہ طبیعتوں میں کمی بیشی چلتی ہے آ, عبادت کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی عبادت کرنے کا بڑا دل کرتا ہے فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سننا تو نفرت پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے خوب تلاوت کرنے کا دل کرتا ہے اور کبھی سستی ہو جاتی ہے فرض نماز پڑھنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے اور لیکن پڑھنی ہے ظاہر ہے جو فرض ہے اس کو ادا کرنے ہی کرنا ہے, کرنا ہے. تو قل پر اور انسان کی طبیعتوں پر اس طرح کی کیفیات تو مدنی منی بیٹا آتی رہتی ہے بس اس کا مقابلہ کرتا رہے جیسے یوں سمجھی ہو کہ جس کو کام کاج پہ جانا ہے اپنا کام اس کو پتہ ہے بیٹا ہے کہ روز کام روز کھانا ہے روز کمانا ہے اب وہ انتہائی انتہائی انتہائی مجبوری کا اس کو پتہ ہے کہ نہ میں بستر سے اتر سکتا ہوں نہ میں چل سکتا ہوں تب جا کر وہ شاید چھٹی کر جائے تو کر جائے ادر وائز روز کما کر روز کھانے والا یہ چھٹّی کرے گا اور طاقت گین کرے گا اور کمانے کے لیے جائے گا کہ میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو ہمیں نیکی ملے گی نیکی کی دعوت عام کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اللہ راضی ہوگا تو ہمیں جنت بھی دے گا اللہ تو اللہ کو راز, تو جب یہ دلچسپی سرف بڑھ جائے گی تو ان شاء اللہ نیکی میں عبادت میں دل لگے گا کہ نیکی اور عبادت کی ہم کو ضرورت ہے ہمیں حاجت ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے اس کی رحمت سے اس کے حبیب کرم سے جنت حاصل کر سکے تو سستی تو سفر میں ہر طرح سستی ہوتی ہے تو بس مار مرا کر چلنا پڑتا ہے ذمہ داری لینے تو پھر انشاء پھر نبھانے کی طبیعت بھی پیدا ہو ہی جاتی ہے مرحبا ایس ایس کے ذریعے بھی کچھ سوالات پیش خدمت ہیں نگران شورا کی بارگاہ میں کہ مرکز الاولیاء لاہور سے بڑا ہی خوبصورت سوال ہے کہ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب امیر اہل سنت آپ کے گھر مہمان بن کر تشریف لاتے ہیں آپ میزبان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمد للہ اللہ... کہ ایک میرے پیر سا میرے پیارے مرشید ولی کامل گھر تشریف لائیں اور اپنایت کا الحمدللہ ماحول بنا ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ حتی امکان خود ہی سرو کرو رکھو پھر ساتھ بیٹھ کر کھاتے بھی ہیں تو اس طرح کا الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نظام و سسٹم چلتا رہے اور ان کی باتیں سنیں ان کی زیارت کرتے رہے ان کی برکتیں لیتے رہے سبحان اور یہ ٹھیرے رہیں جا رہے کہ جہاں اللہ کے ولی کی آمد ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ایک میرا حصے زن ہوتا ہے کہ جب تک یہ میرے گھر کی چھت کے نیچے ہے اس وقت تک میرے گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا نزول ہو رہا ہوگا تو اس رحمت کے میہ میں نہانے کی بھی ایک اپنا لطف ہوتا ہوگا اگر تصور بن جائے تو کیا بات ہے والا سے ایک آ... پوچھا گیا گیا سے کہ اگر کوئی مہمان کسی کے پاس جائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ سب میری تعظیم کے لیے مجھ سے کھڑے ہو کر ملیں تو ایسی نیت پر آ... کیا فرماتے ہیں آپ اب یہ تھوڑے روایت یاد تو نہیں آ رہی لیکن جو یہ جو یہ تمن یعنی شاید اگر یہ روایت ہے تو سستی یا جو تردید کری ہے وہ میرے اسلامیہ کر سکتے کہ جو اس چیز کی تمنا کرے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو تو وہ مطلب کہ اس کے لیے جہنوی ہونے کی وعید ہے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے اس کی مزمت بیان کی گئی ہے حدیث استفاق میں اس چیز کی کہ تمنا میرے لیے کھڑے ہو جائیں اس کی مزمت بیان میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو میری عزت کریں یہ آپ کے چاہنے سے لوگ آپ کی جس عزت کریں گے نا اور یہی عموماً ہوتا ہے یہ اصل میں آپ کی عزت نہیں ہے یہ آپ کی چاہت ہے آپ کی عزت اس دن ہوگی جس دن آپ کی چاہت کے بغیر لوگ کھڑے ہوں گے کیا ابھی تو آپ کی چاہت پوری ہوئی ہے ابھی آپ کی عزت نہیں بنی ہے آپ کی عزت جب بنے گی جب آپ کی یہ چاہت ختم ہو جائے گی کہ لوگ وہ عزت کریں اور ان شاء اللہ پھر آپ کی عزت کی جائے گی ابھی مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں آپ کے پاس تو شاید وہ مدنی گلدستہ بعد میں ہے آپ ملاحظہ کر سکیں گے لیکن ہم مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں ایک مدنی گلدستہ ہے جس میں آپ جو ہے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں سفر کرنے والے ہیں اب وہ مدنی گلدستہ کیا ہے اب نگران شورا کا کیا انداز تھا مدنی چینل کے ناظرین آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اللہ یہ ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ آپ جو ہے وہ پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ونڈو سیٹ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور اشک باری فرما رہے ہیں گریہ فرما رہے ہیں سوال یہاں پر یہ ہے کہ لوگ جب پلین میں بیٹھتے ہیں اور بالخصوص ونڈو سیٹ کی طرف بیٹھتے ہیں تو ان کی تو یہ تمنا ہوتی ہے سوچے سوچ ہوتے ہیں وہاں بھائی کیا بات ہے آپ جہاز اڑے گا نیچے دیکھیں گے لائٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں رات میں اگر اڑتا ہے جہاز تو شہر کی لائٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پر خوشی کر رہے ہوتے ہیں فحت محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور اگر دن میں اڑ رہا ہے تو پھر وہ مکانات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ جو دیکھ, دیکھ, نہیں دیکھ رہا دیکھ ہوتا ہے یہ یہ یوں تھا کہ آپ پر جو ہے دقت آ تھی کہ آپ رو رہے تھے مدنی جل کے ناظرین نے بھی دیکھا آپ تھوڑی دیر بعد اس کو مندر کو مناظر فرما لیں گے تو ایسا کیا ہوا تھا کہ جس سے آپ کو جو ہے وہ رونا پرانے سفر جی جی اچھا نگرانی شورا سے جب تک دوبارہ رابطہ جو ہے وہ ہو رہا ہے تب تک انشاءاللہ شاء ہم ان سے معلومات کریں گے یہاں یہ بیان ہوا لوگوں میں کریز ہوتا ہے میں روز بھائی ونڈو سیٹ پر بیٹھنے کا نا چاہے ٹرین ہو چاہے بس ہو چاہے پلین ہو پلین میں تھوڑا اصل ہوتا ہے لوگ سیٹ بھی بک کرواتے ہیں اور بالخصوص کہتے ہیں کہ ہمیں سیٹ جی اس کی ویلو ہوتی ہے اس ویلیو ہوتی ہے کے تقاضے زیادہ لیکن استعمال باری کر رہے تھے باپو نے سوال کیا حضور آپ سے آپ کیا سوچ رہے تھے اشت باری کر رہے تھے ونڈو سیٹ کے پاس بیٹھے ہوئے اچھا یہ ہمارے ساتھ یو کے سے ہیں مہاراج تو نیٹ کے ذریعے سے ہیں یہ تھوڑا پرابلم ہے یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں نیروز بھائی کہ یہ جو ڈیوائسز ہوتی ہیں بالخصوص الیکٹرانک کبھی کبھار تو یہ ہماری مرضی سے چلتی ہیں اور کبھی کبھار یہ اپنی مرضی بھی کرتی ہیں ٹھیک جب اپنی مرضی کرتی ہیں نا کبھی کبھی کچھ پرابلم بھی جائے جب اپنی مرضی کرتی ہیں تو یہ حال ہوتا ہے یہ حال مطلب اپنے جو انٹرو تھا موضوع کا اس پر آپ نے کہا تھا ایک دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے تو واقعہ جو ہوتا ہے تو اس میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے کافی زیادہ تو کیا مطلب واقعہ کچھ سنائیں گے آپ جی بالکل میں وہ واقعہ سنا لیتا ہوں جب تک گانے شورا سے ہم دوبارہ رابطہ ہمارا بحال ہوتا ہے ہم معلومات لیں گے ان سے اللہ واقعہ یہاں پر یہ ہے کہ روز الفائق میں میں نے پڑھا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی الحمدللہ مطالعہ کیا تو اس کا میں آپ کو مفہوم اور مضمون جو ہے سنا دیتا ہوں مقبر مدینہ کی متبوعہ کتاب ہے حکایتیں اور دسیحتیں جی اس میں جی ہمیں میں روز بھائی جی کہ ایک شخص کے ہاں کچھ لوگ مہمان آئے انہوں نے مہمانوں کا جو ہے وہ مہمانوں کی تعظیم کی اور ان کو کھانا وغیرہ کھلایا اچھے طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی ان کے گھر میں ایک بیٹی تھی جو بڑے عرصے سے معذور تھی اور وہ یہ سارا نظام دیکھ رہی تھی گھر کے تین کمرے تھے ایک کمرہ انہوں نے مہمانوں کو دے دیا ایک, کمرہ, ایک کمرے میں وہ بچی تھی اور ایک کمرے میں میاں بی بی خود تھے رات کا جب وقت ہوا اور رات تھوڑی طویل ہوئی تو ان کا دروازہ کٹکھٹایا خٹ گیا دروازہ جب کھٹکھٹایا خٹ گیا تو انہوں نے پوچھا میزبان کا. میز کا دروازہ کٹکھٹایا خٹ گیا انہوں نے پوچھا بھی کون تو جواب ملا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں اب یہ حیران ہوگی اندر سے انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی تو جو ہے وہ چل نہیں سکتی چل پھر نہیں سکتی اور گھر میں گوشت کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس سے تم سہارا لے کر وہ ہمارے تک پہنچ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی نے جواب دیا دروازہ تو کھولیں میں آپ کی بیٹی ہی ہوں میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا کہ آج ہمارے گھر جو مہمان آئے ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کے مقرب بندے ہیں نیک بندے ہیں تو میں نے دل میں یہ دعا کی میں نے سوچا میں نے کہا چلو ان کے وسیلے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں تو میں نے ان کا وسیلہ دے کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی یار رب کریم اپنے ان نیک بندوں کے صدقے سے ان کے وسیلے سے مجھے صحت عطا فرما آفیت عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کی برکت سے میری بیماری کو کافور فرما دیا اور بالکل جو پہلے ڈس ایبل بچی تھی اب وہ بالکل اپنے پاؤں پر چل پھر رہی تھی تو مہمان باعث رحمت نزول الہی ہوتا ہے اللہ تبار تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے تو اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ کہ یہ جیسے آپ نے بات بتائی مجھے بھی ایک مدنی پھول ذہن میں آیا کہ جیسے کہ مدن چند کے نادین دعوت ہوتی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی آنا جانا لگا رہتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کتنے دیندار لوگ آ رہے ہیں کوئی بزرگ بھی آئیں کبھی تشریف لائیں اور یہ ہے کہ ایسا ماحول ہو کہ آپ اپنا موبائل دیکھیں نا اس میں جو فون ڈائری ہے آپ کی اس کو ملاحظہ کیجئے اس میں دوست کے نمبر ہیں اس کے نمبر ہیں اس کے نمبر ہیں ڈاکٹر کے نمبر ہیں اس چیز کے ہاسپٹل کے نمبر ہیں لیکن اس میں کسی مفتی صاحب کا بھی نمبر ہے کسی عالم صاحب کا نمبر ہے جو امام مسجد ہے ان سے بھی آپ کی دوستی ہے حالانکہ پانچ مرتبہ شاید آپ جاتے ہو کہ ابھی ان کو مدع کیا ہے جو دینی لوگ ہیں وہ آپ کے گھر میں ان کا بھی آنا جانا ہے اگر دیکھیں ان لوگوں کا آنا جانا ہوگا جو نیک لوگ ہیں جو اللہ وجل کے جو ہیں محبوب بندے ہیں اگر یہ گھر میں آئیں گے جائیں گے تو برکت ہوگی میں آپ کو ایک بڑی پیاری سے بات بتاؤں کہ شیخ طریقہ تمیر السنت دامود اور برکات و عالیہ یہ کہ ہم میں کہ محفل کرتے ہیں محفل کرتے ہیں تو امیر السنت دامد برکاتوں میں بارہ ربی الاول کی جو محفل ہوتی ہے اس کے بعد جو فرماتے ہیں میں اپنے گھر پہ محفل کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد انداز کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو ایک کمرے میں محفل کر لی تو امیر السنت دامود برکاتم ملالیہ کا جو انداز میں نے سنا ہے اسلامی بھائیوں سے وہ یہ ہے کہ امیر وسنت سب جگہ پر جا کر جو ہے کلام پڑھتے ہیں کس کو بھی نہ سناتے اس کو بھی نہ سناتے ہیں کچن میں بھی ادھر بھی ادھر بھی تو کتنا پیارا انداز ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی جو ہے اپنے گھر کے اندر داخل ہوں تو یہ کہ جو تقاضے ہیں سلام کر کے آپ اندر داخل ہوں اچھی اچھی دعواں پڑ کے اپنے اندر داخل ہوں تو پھر کلام بھی ہو نا اور کیونکہ اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ نہ کوئی سو رہا ہو آپ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیں تو اس سے اس کو خوشی نہیں ہوگی اس کو بلکہ جو ہے وہ ایک وہ ڈسٹرب ہوگا کہ یار میری نیند خراب کر دی تو اس طرح مدنی چلن بھی دیکھیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کوئی بھی کام کریں اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس چیز کی طرف بھی توجہ رکھیں کہ مہمان کو جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں یہ بھی تو ایک ہمارے ساتھ والے ہیں نا تو ان کا بھی زیادہ ہم نے خیال کرنا ہے تو ہماری کسی بھی سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے مہمان آئے یہ بھی رحمت ہے اور جائے تو وہ بھی اچھے انداز سے جائے تو ہمارا انداز جو مہمان کے ساتھ ہر صورت جو اچھا ہی ہے سلمان میں ابھی تک کی ڈسکشن میں بالخصوص نگران شورہ کے مدنی پھولوں سے حاصل ہوئی وہ یہ کہ مہمان ہو یا میزبان ہو ایک دوسرے کے لیے یہ ثواب فراہم کرنے کا ذریعہ ہے اس کے نام اعمال میں ثواب درج کروانے کا ذریعہ ہے تو ان کو چاہیے ایک دوسرے کا اکرام کریں ایک دوسرے کی عزت افزائی کریں میزبان کو چاہیے کہ اپنی جان لگا دے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ جو اچھا سلوک کر سکتا ہے وہ کرے اور مہمان جو ہے اس کو چاہیے کہ میزبان کی بہت چھوٹی چیز بھی ہو نا بہت چھوٹی چیز بھی ہو تو اس کو بھی ایک اچھے انداز پر ٹریٹ کرے اسے ایسا فیل کروائے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ یا غیر شرعی جو وہ انداز ہوگا وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں اور اس پہ ثواب کہاں سے ملے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہوگا اس کا تو ثواب نہیں ملے گا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علی کی ایک دعوت کا جو ہے واقعہ اس میں سرف الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے بڑا پیارا واقعہ ہے میں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شہزادے تھے یہ ایک بچہ تھا وہ آیا ایک دفعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو گھر کا وہ حصہ جس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹا کرتے تھے سبال وہ کھلا رہتا تھا تو وہ آیا اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت تھی آپ کی ایک نیک نامی تھی اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کی دعوت کرنی ہے اس مدنی منع نے, نا... نے کہا کہ مجھے آپ کی دعوت کرنی سبال ہے بریلی کے منہ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوتا ہے نا کبھی دلجوئی کے لیے بات چیت کرتے ہیں تو کچھ اس قسم کے جملے ترتیب پائے کہ شہزادے آپ کیا کھلائیں گے ہم آئیں گے <tok> تو آپ کیا کھلاؤ گے تو آپ ان کی جھولی میں نا ماش کی دال تھی ہاں کیا بات ہے ماش کی دال تھی اور وہ انہوں نے دکھائی کہ یہ کھلاؤں گا اللہ اچھا اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت لائٹ غذائیں کھاتے تھے کم خوراک بھی تھے اور ہلکی غذا کھایا کرتے تھے آپ تو بہرحال آپ اللہ تعالی علیہ نے ان کو کہہ دیا ٹھیک ہے کل ہم آپ آئیں گے آپ کے پاس اور خادم میں خاص جو تھے ان کو فرمایا اس بچے کا جو ہے ایڈریس نوٹ کر اب بات آئی گئی ہو گئی دوسرے دن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وقت تیار ہوئے اور اپنے خادیم میں خاص سے فرمائے وہاں چل رہے ہیں آپ کو ایڈریس م... بھی پتا کہ بات بات بات بات بات بات بات اب بات بات بات وہ پریشان ہوئے وہ خادیم کہتے ہیں خادی کہ میں تو بھول گیا تھا کہ یہ کیا لیکن بہرحال اس گھر میں پہنچے اور میں تھوڑا مختصر کر کے اور اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے جتنا واقعہ مجھے یاد پڑ رہا ہے میں اتنا ارض کر رہا ہوں تو مضمون نفس مضمون بیان کر رہا ہوں تو وہاں پہنچے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور انہوں نے غریب گھر تھا اب وہ بچہ جو تھا غالباً بالغ ہی ہوگا اور جو بھی اس کے شرعی تقاضے وہ پورے کیے گئے ہوں گے پھر یہ دعوت ہوئی تو اس بچے نے اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ کو واقع ماش <سؤال> ہی کی دال کھلائی جو دکھائی تھی جو دکھائی تھی ماش کی دال وہی کھلائی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کھائی دلجوئی فرمائی دعائیں دیتے ہوئے واپس تشریف لے آئے تو مہمان کا بھی انداز ایسا دلجوئی والا بہر ہونا چاہیے ماشاء نگرانی مرکزی مریض سے شورا کی زیارت جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اسکرین پر گیان شورا سے بات کر سکتے ہیں جی لگ بھگ جی وہ جی ہم نے دکھائی بات ہے ناظرین کو ایک ویڈیو دکھائی ہے جس میں آپ جہاز کی ونڈو سیٹ پر بیٹھے عشق باری کر رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں لوگ تو بڑی انجوائمنٹ کا جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی تمنا ہوتی ہے سڑپ ہوتی ہے یہاں پر بیٹھے اور آپ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ گریا جاری کر رہے ہیں کیا یہ معاملہ تھا بتائیے اصل میں سفر تھا اور ہم گلاسگو جا رہے تھے اسکاٹ لینڈ تو بیان کی تیاری کر رہا تھا المدینہ العلمیہ نے المدینہ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے یہ ہر ہفتے ہمارے دنیا بھر کے ذمہ داران کے لیے ہفتہ وار اجتماع کا بیان تیار کرتا ہے یہ شعبہ جس کا ایک شعبہ ہے تو ان کے بیانات میرے پاس میں نے کچھ لیے ہوئے تھے سفر میں تو اس میں ایک فیضان توقل بیان ہے وہ فیضان توکل بیان میں پڑھ رہا تھا اس میں بعض باتیں ایسی تھی جیسے مجھے لگا کہ مجھے کہا جا رہا ہے تو وہ بیان جو پڑھ رہا تھا نا تو ہمارے جو بزرگوں کی جو تحریر تھی اس کی وجہ سے ایک پڑھتے پڑھتے اپنی ذات میں شرمندگی فیل ہو رہی تھی گرٹی فیل ہو رہا تھا اپنی پوزیشن کو دیکھ کر اور اپنی کیفیت کو دیکھ کر رونا آ رہا تھا کہ اپنے کتنے مطلب کیا یار عجیب و غریب قسم کے لوگ اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا تھی تو یہ چیزیں تھی جو دل بھر گیا تھا جو رولا رہی تھی اب یہ کب اسلامی بھائی آئے اور انہوں نے کیمرے کے ذریعے یہ بنا لیا تو اور اب تک بھیج دی پیا کہ مجھے بعد میں پتا چل گیا تھا کہ یہ بنائے لیکن اس ٹائم اب میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ کیمرے کے ذریعے مووی بنائی جا رہی ہے اللہ سبارک اللہ آپ کو سلامت رکھے اور گریا ازاری فرمائے جی کچھ مرحلے ہیں کچھ مرحلے ہیں مدنی کسوٹی بھی کرنی ہے مدنی اشعار کی تکرار بھی کرنی ہے مدنی اشعار کی تکرار ہے آج انشاءاللہ شاء اللہ از وجل اور اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت کے ہی اشعار جو ہے وہ سنانا ہوں گے تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ ابتدا ہمارے عابد باپو فرمائیں گے جی باپو راح فرمائیے جی پہلا شعر ہم پڑھ رہے ہیں اور آج جو ہے سیدی آل حضرت اللہ تعالی کے کلام جو ہے لکھا ہو آپ کے پاس لکھا ہوا ہو نے موضوع کی تیاری لے کر آئے ہیں ہیں جیٹنگ کریں گے جی نہیں آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ بتائیں کہ آپ سوچ کر نہیں ہے کہ آج میں نے کون سا شعر پوچھنا ہے جی دیکھے سوچ تو بندہ بہت جب چلے گا تو پھر سوچ تو خوش کی خوش ہو جائے گی نا اب آخر میں کون سا حرف آتا ہے آپ تو تیاری کر کے آئے نا اشار کی نہیں میں تو ایسی میں کوئی تیاری نہیں آپ ہی آپ ہی کی طرح ہم بھی بیٹھے ہیں جی رہے آپ نہیں آپ کی تو یاد بھی ہوں گے جی اب آپ کیا کی آپ فرمائیں جو آپ کہتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں جی برہلے کی طرف تکلیف نہیں آئے نہیں نہیں میں مرحلے کی طرف آ رہا یا لیکن ذرا مجھے مرحلے کا تو مرحلہ کر لینے دے میں یہ صرف آپ کو ہی رہا ہوں کہ آپ لوگ اشعار کی تیاری کر کے رہے ہیں کہ آج تو آلہ آزاد کے شعر پوچھ رہے ہیں جی ابھی ہاتھ تو ہاتھ کے ذہن میں آیا نہیں ہوگا میں تو تیاری میرے ساتھ مینٹلی تو پیپیئر ہو گیا کہ آج صرف آلہ آزاد کے شر پڑے جائیں گے یا چلو کچھ اشعار یاد کر کے جاتے ہیں یہ تو نہیں یاد نہیں کیے یاد نہیں کیا جو پہلے کے یاد ہے نا اسی پہ سلسلہ مرحلہ جو آگے بڑھے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں ہم ہیں جی آپ آپ کیوں کریں گے جی یہ لبئی سلسلہ ہے آپ نے تو پہلے لبئی کہا ہوا ہے شروع تو ہم کریں گے آپ بھی باپو کریں گے انشاءاللہ جی میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں اچھا اس کا جو ہے پچیس سیکنڈ کا وقت ہوگا ٹھیک ہے ٹائمنگ وغیرہ بھی چلا دیے گا وہ کیا جو کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا الف اعلیٰ کا کوئی ایسا شیر جس ابتدا ہر الف سے ہوتی ہوگی آسماں خاں زمیں خان زمانہ مہمان صائب خانہ لقب کس کا ہے تیرہ تیرہ ایک میں کیا میرے اس کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے شارہ تیرہ وا بھائی شارہ تیرہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانے کشتی تمہیں پچھوڑی لنگر اٹھا دیے نون یہ اکرام ہے مستفی پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مستعفی کا مصطفیٰ کا نون بھائی مستفی کا نون نا اٹھا دیے ہیں آپ یہ تینوں یہ تینوں آدمی آپ کو کچھ بھی نہیں بولے گے آپ کی جو مرضی ہے کہ آپ شیر اٹھا لو گے نہیں آپ تو ہیں نا نور سنا ہے سنا دیں گے آپ ناروں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا ایک میں کیا میرے عشیا کی حقیقت کتنی مجھ سے سو ہے ابھی ابھی ہوا ہے یہ میں نے پڑھ دیا بالکل ابھی ابھی ہوا ہے بھری بند کر دی آپ نے یاد کسی والو دوبارہ پچیس سیکنڈ دے دینے آپ کو ایسا کچھ نوش فرما لیں کچھ پی لیں آپ چائے پی رہے ابھی ہیں چودہ سترہ سیکنڈ ہے ابھی ہم کتنے سلگن کیا جلنا ہے تو جلدی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے یا نا یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ نہیں نہیں باپو تھوڑا رکو مطلب کہ آپ چاروں آپ چاروں آئے نا جی بھیا میروز بھائی کے باری ہے اب یہ وہ علیم صاحب ہیں وہ علیم صاحب کریں گے شیر پر نہیں ہم چاروں مل کر چاروں چاروں مل کر ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین نہیں آپ انصاف کریں اکیلا شیر آپ کو نہیں گورنمنٹ تبدیل کر رہا ہے آپ اصل میں جا رہے ہیں آپ ایک ہیں دعوت اسلامی میں ہم چار بھی ہوں نگرانی شورا کے ساتھ پورے مدنی چینل کے نادری ٹھیک ہے आपके साथ साथ मेरे तो, तो मदीना के नाजरी में शेर दे दे रहे हैं जी भाव से शेर चले भाई आप लोग भी कुछ जहन लगाएं सही नहीं नहीं लगा रहा हूँ मैं ऐसा बात नहीं ऐसी बात नहीं है मैं अपना जहन लगाया हुआ हूँ लेकिन अब वो नहीं चल रहा उसका आपने जेहन लगाया तो आप लोगों का अकबर भाई अकबर भाई पीछे बैठे हुए ये देख ही रहे आज बहुत पीछे बैठे हुए हैं آج بہت پیچھے ہیں بہت کھینچے گھڑی تو چلا رہے ہیں آپ نے وقت یہ والے مہربانی کرے یہ نہیں آپ کا وقت ہے میرا کا وقت ہے بہت سے آپ نے ابھی میں نے سنا ہے کون سا شیئر تھا ریلی نہیں سنا یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شاد یہ دیدار حسن مستفا کا ساتھ واؤ ہو و وہاں کیا کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ये تیرا تھا یہ تو میں بڑا گھر قائم کر دیا آپ نے جواب سے ہونے سے پہلے ارے یار کیوں سلمان بھائی کیوں اتنے بگڑا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمارا کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسہ دکھایا تو یہ ہم خدا آیا تو یہ ہم ہے خدا آیا یا علیف دل کے دیئے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دی ماشاء اللہ مہروش بھائی بھی آ گئے ہیں سسا بپو مدنی خبروں کا کوئی نکالے شہر کو نہیں صرف کا شعر ہے سب سترہ سیکنڈ جی نہ ہو آرام جس بیمار کو جا رہا ہے چار تین دو ایک اور ٹائم ختم ہو گیا اب بھی سنا دیں چلیں وہ ذوق ناتھ والے بھی تھوڑا ٹائم دے ہی دیتے ہیں شروع کر لیا آپ نے نہیں نہیں چلو ٹھیک ہے ختم ہو گیا کیا انداز ہے میں تھوڑی معدرت بھی چاہتے ہیں آپ سے کہ ہم اس انداز سے جو ہے بات چیت کر لیتے ہیں آپ سے میں تو بہت بہت معافی چاہتا ہوں آپ کے لیے آپ کی شفت رہی وہ تو ان شاء اللہ آ کر بیٹھیں گے اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر سے اللہ تعالیٰ کو لے گئے کچھ ہیں تو ہم کال سے لیتے ہیں مطلب نگر مرضے کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ <سلام> اللہ <سلام> وبرکاتہ میں شرجیل اختاری بول رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے مجھے کچھ تین باتیں پوچھنی تھی مہمان اور میزبان کے حوالے سے ایک یہ کہ ایک شخص مجھے مل جائے مسافر ہے اور وہ اس کو میں اگر گھر لے جانا چاہتا ہوں کھانے پینے کے لیے لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ شخص کو اگر میں اپنا گھر بتاؤں تو یہ بار بار آ جائے تو میں اسے میرے جانا پسند کرتا وہ کیسا دوسرا یہ کہ ایک شخص بار بار ہمارے گھر ہے مہمان کے طور پر اگر اسے ہم بار بار نہ بلائیں گھر پہ کبھی اس کو کہہ کہ ہم نہیں گھر وہ کیسا تیسرا یہ ہے کہ میں کسی کی مہمان چاہتا ہوں اور وہ میزبان اون پہ آدھے گھنٹے سے زیادہ یا مجھے وہ بات ہی نہیں کرتا تو میں اس کے لیے کیسا اثر کروں میں اس کے لیے وہاں رکوں یا نکل جاؤں یا کیا کروں میرے لیے یہ رہنمائی فرمائیے تین سوال کے لیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبر مرحباء اللہ جی حضور لگتا ہے پھر اچھا یو بھی ہے جیسے انہوں نے سائل مدر میں سوال کیا یہ کہ جیسے آج چھٹی کا دن ہے تو میں نے کہیں نہ کہیں جانا ہے کسی نہ کسی کے گھر جانا ہے اب چاہے کوئی مجھے بلائے یا نہیں بلائے وہ اس کے لیے سرپرائز ہو اب یہ کہ مجھے اسے سرپرائز دینا ہے نا ڈیوریشن کا بھی مطلب انہوں نے سوال کیا ہے کہ ڈیوریشن مطلب جو ہے یعنی مہمان کتنی دیر تک مطلب یعنی جیسے مجھے کام ہے 30 منٹ مجھے آدھے گھنٹے کے بعد کام ہے اب کوئی مہمان آ گیا تو میں جاؤں یا نہیں جاؤں اس طرح کی مطلب جو ہے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ مہمان کو آتے وقت جو ہے اپنے انٹینشنز کو کلیئر کرنا چاہیے نیت کا اظہار کے زیادہ دیر نہ بیٹھے یا بہت ایسا نہ ہو کہ وہ بائک سے تکلیف ہو جائے اور مطلب میزبان کے لیے حدیث بھی بھی ہے بھی ہے؟ ہے؟ کتنے دن نبی نبی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے اللہ اس کی مہمانی ایک دن رات ہے اور دعوت تین دن ہے اچھا اس کے بعد وہ صدقہ ہے مہمان کو یہ حلال نہیں کہ اس کے پاس ٹہرا رہے حتا کے میزبان کو تنگ کر دے تنگ کر دے اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نئی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صاحب خانہ بخوشی روک رہا ہے اب تو کوئی خرچ نہیں حرج نہیں ہے لیکن اگر اس پر تنگی ہو اور مہمان ڈٹا رہے تو یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو شرافا کا وصف نہیں ہے مسلمان کو تنگ کرنا یہ بھی ممنوع ہے اچھا طریقہ نہیں ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے میں مدنی چین کے ناظرین کو ایک مدنی پھول یہ عرض کرتا چلوں کہ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب سنت اور ادا یہ آپ جو ہے مکتبت جی طلب کر سکتے ہیں اور جو آج کچھ مدنی پھول ہم نے پیش کیے ہیں وہ اس کتاب سے بھی ہم نے پیش کیے ہیں اور اس میں جو ہے سنتیں اور آداب ہیں کافی ساری سنتیں کھانا کھانے سے پہلے کی سنتیں کھانا کھانے کی بات کی دوران کی سونے سے پہلے کی سنتیں مختلف سنتیں اور آداب ہیں تو اس کتاب کو جو ہے وہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی جی ماشاء اللہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ماشاء اللہ گانے شورا صرف ہو گیا ہے ہم جا کریں گانے شورا کی سوار آیا ہوں ساؤتھ افریقہ سے مہمان کو مسافر ہے اب جو گھر پر لیے نہیں لے کر جا رہے یہ بار بار ایسا رہے گا کیا فرمائیں گے جی میں نے میں نے ارض کی کہ یہ اس طرح کے بعض اوقات خیالات آتے ہیں تو کون سا مہمان بنانا پر فرض واجب ہے اگر انہیں کسی قسم کا ایسا اخلاقی قسم کی خرابی لگتی ہے کہ اخلاقی خرابیاں پیدا ہوں گی اور آزمائش آ جائے گی تو ان کو اختیار تو ہے نا کہ وہ مہمان نہ بنے ٹھیک ٹھیک ہے جی دوسرے جی دوسرے تیسرے سوال کا جواب بھی آپ کے اسی سوال کے ذمے میں جو ہے وہ آ گیا ہے اچھا انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی انہوں نے کہا تھا آپ مہمان آئے ہیں انہوں نے جو ڈیرا جما لیا مہمانوں نے آ کے بعض اس طرح کی بھی سچویشن بن جاتی ہے اب بندے نے کہیں پر جانا ہے ضروری کام ہے میٹنگ ہے انٹرویو ہے کہیں جاب کے لیے جانا ہے کسی کام سے آنا ہے کسی ضروری کام سے جانا ہے تو اب یہ کیا کرے یہ وہاں بیٹھا رہے یا اپنے کام کے لیے چلا جائے یا اپنے کام کے لیے چلا جائے دیکھیے اگر کوئی مہمان گھر آئے گا تو اس کی مہمان نوازی تو کرنی پڑتی ہے نا اور جو زحمت اور جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا سب یہ اب ہم اپنا اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں جی اور وہ ہے کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا اور اس کا انداز یہ ہوگا کچھ تبدیلی ہے اس میں آج ہم نگرانی شورہ سے ہم چاروں اسلام بھائی چار سوالات کریں گے اور نگرانی شورہ نے ان چار سوالاتوں کے جوابات دینا ہے لیکن انداز ہی ہوگا کہ چاروں سوالات ہم ایک ساتھ کر دیں گے اور آپ نے آخر میں جو اس کے جوابات دینا ہے اب جی پہلے اپ ہمارے ترکیب سے دینے آپ کو اختیار ہے آپ ترکیب سے جی با با سنے आप आप میری میری بات سنیں آپ میرا خیال آپ چاروں کو غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا حفظہ بہت اچھا ہے میری یادداشت بہت اچھی ہے شک اور میرا آئی کلو لیول بہت اچھا ہے اور جیسے میری فلا فلا چیزیں بہت اچھی ہیں یہ شاید تو غلط سے بھی ہو گئی ہوگی آپ لوگ کچھ اور ہی سمجھ کے سلسلے بنا بنا کے لا رہے ہوتے تو ایسا نہ کریں یار مدی چینل کے نازیم کو بھی اندازہ ہوگا یا اتنا گھیرتے ہو یار آپ لوگ بالکل بلکہ کچھ لوگ تو یعنی پرسنلی مجھے جمعرات اجتماع میں سلائے ملے اور انہوں نے اس بات پر اظہار بھی کیا کیا کہتے ہیں یار یہ آپ مطلب جو نا آپ لوگ کا جو انداز ہے یہ وہ تو اس لیے باپو نے بھی دلچسپی تو ہے حساب سے مادت بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو مرحلہ ہے اس کو شروع کر لیتے ہیں اجازت دینے اور سچی بات تو یہ کہ ہم یہاں پہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں باہر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں باہر زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں ڈر ڈر کے سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں آپ ہر انداز میں حساب جو اچھے لگتے ہیں ماشاء اللہ زیادہ شروع کرنے دیا جائے تو آپ کو تو اچھا ہی وہ ہے نا جو میں پھنس جاتا ہوں اس کو نہیں ایسا نہیں ہے اللہ معاف کرے جی ایسی ایسا خیال تو لاشعور میں بھی اللہ کریم کرے نہ آئے کہ ہماری ہم یہ سوچ ہو کہ آپ کو پسانا ہے ہمیں آپ سے محبت ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ امیر علیہسن سے بہت محبت کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تو آپ کو اللہ تعالی شاد و آباد رکھے برکت عطا فرمائے نعمت عطا فرمائے جی پہلا سوال کریں گے ہمارے سرفراد باپو یہ چار سوالات تو چار سوالات شروع کریں میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ کرتا ہوں چار سوالات کے بعد آپ نے جوابات ارشاد جواب دینا ٹھیک ہے دے سکتے ہیں بل ترتیب ترتیب دیں یا جو بھی آپ کے ذہن میں رہے اس انداز سے آپ جواب ارشاد فرما دیں جی ٹھیک ہے نمبر ایک کر کے ٹھیک ہے ہاں جی لبیک شروع کریں اپنے سر کو سیف اللہ حضرت خالد بن ودی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے دوسرا سوال دوسرا سوال آیت کرسی تیسرے پارے کی ابتدا میں نہیں ہے حابیل تیسر کو تیسر قابیل نے قتل کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی ان امام حسن رضی اللہ تعالی ان سے عمر میں بڑے نہیں تھے چوتھا سوال یہ چار سوال یہ چاروں آپ نے درست فرمایا ہے جواب ابھی بتا دیتے نا یہ بات میں چلیں اسی طرح نہیں جواب تو آ گیا نا میں بھائی چاروں کا جواب اگر ایک جواب میں ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا مدینہ مدینہ کرتے آئی کیو لیول بھی کیسا زبردست آپ کی ماشاء اللہ زہادت کا بطالا آپ نے کس طرح مطلب یہ بالکل درست جواب ان شاء چار سوالات شراع کی جانے جی اب یہ آپ چاروں یہ مرحلہ پورا ہوگا تو میں اس پر ایک بات بھی کہوں گا انشاءاللہ چلیں پہلا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار شریف بیت المقدس میں نہیں ہے ابو حریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن کی کنیت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقی میں مدفون نہیں ہے اور سعی میں آٹھ پھیرے ہوتے ہیں شروع کے تین باتیں درست ہے اور سعی میں آٹھ پھیرے نہیں ہوتے سعی میں ساتھ پھیرے ہوتے ہیں بالکل بجا فرمایا <سلام> ماشاء اللہ کتنے آٹھ میں سے آٹھ نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں اب مزید چار سوالات آپ کی جانب آ ہیں سوال نمبر ایک غفرانہ کا بھی استنجا حفران کا بھی اس استنجا خانے سے باہر نکلتے وقت کی دعا ہے دوسرا سوال مساغ شریف کی لمبائی ایک بال سے بڑی نہیں ہونی چاہیے تیسرا سوال علم حدیث میں شیخین امام نسائی اور امام ابو داؤد کو کہا جاتا ہے چوتھا سوال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں جنگ بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے کیا ارشا فرمائیے پہلا دوسرا درست ہے تیسرا درست نہیں ہے چوتھا درست ہے سبحان اللہ جواب درست ہے چاروں ماشاء اللہ حاصل کر لی ہے میں بھی اس کرتا ہوں چار سوالات پہلا سوال حضرت باہدین زکریہ ملتانی کا مزار لاہور میں نہیں ہے رحمت اللہ تعالی مالکیوں کے پیشوا امام مالک رحمتہ اللہ تعالی علیہ نہیں ہے دوسرا سوال ہو گیا وقار الفوا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے فتح کا مجموعہ ہے دنوں میں سب دنوں کا سردار دے تشرا تشرا تشرا دے وقار الفتاویٰ کتاب جو ہے وقار الفتاوا یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتح کا مجموعہ ہے دنوں میں سب دنوں کا سردار پیر کو نہیں کہا جاتا چوتھا سوال چوتھا درست ہے کہ دنوں میں سردار پیر کو نہیں جمعہ کو کہا جاتا ہے اور وقار الفتاح یہ عزرت مفتی اعظم پاکستان وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا فتح کا مجموعہ ہے اور حضرت امام عزر امام مالک رضی اللہ تعالی نے مالکیوں کے امام ہیں اور آپ نے جو پہلا سوال یہ کیا تھا کہ صلی اللہ تعالی علیہ محمد آ... آ... آ... اپنے عزرت عیسی عزرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار شریف جو ہے نا وہ یازر عیسیٰ علیہ السلام والا سوال تھا نا نہیں نہیں آپ کہیں تو میں سوال بتا دیتا ہوں باحودکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار واقعی لاہور مرکزی لاہور میں نہیں ملتان شریف کے جواب نے تفصیل کے ساتھ دیے ہمارے تو تین صحیح ہیں ایک ایک درست نہیں ہے آخری سوال کا جواب جو ہے نا وہ دیر دیر میں دیا جاتا ہے آرام آرام سے لکھا جاتا ہے میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا میرا ذوق کہہ رہا ہے کہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے ہاں جی بالکل میں کہہ ہی رہا ہوں کہ امیر علی سنت نے نگران شورا کو خصوصی فیضان جو ہے فرمایا ہے اور اولیاء کا فیضان محدثین کا فیضان مجھے یہاں وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت سجنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ موجود تھے اور وہاں پر جو ہے ان کا امتحان لیا گیا لوگوں نے حریض شریف جو ہے وہ پڑھی اور اس کی سند جو ہے اس کا بیان ہوا سند کو جو ہے وہ تھوڑا انہوں نے گڑمڑ کر کے کیا اور یوں کر کے چلتا چلا گیا معاملہ اور امام بخاری نے بعد میں جو ہے وہ سندیں بھی صحیح بیان فرمائی اور دی دی کی سند اس کا جو ہے جواب بھی عطا فرمایا تھا یہ اللہ والوں کی عطائیں ہوتی ہیں یہ ان کے مبارک انداز ہوتے ہیں جو عطا ہوتے ہیں اللہ کریم ان کے صدقے میں ہمیں بھی اتاف فرمائے سلمان بھائی میں ارض کرتا ہوں اصل میں معذرت کے ساتھ یہاں شاہد مبالغہ ہے اور امام بخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو حافظہ تھا اور آپ کے سامنے جو حدیث اور جو اسماء اور اجال اور جو کچھ آپ کے وہاں جو تبدیلی کی گئی اس میں اور ابھی جو آپ نے جو سے سوال جواب کیا اس میں تو اس میں میرا خال کے کہ تقابل نہ کیا جاتا میں, میں, میں تشریح نہیں دے رہا فزان میں دے رہا ایک فیضان کی بات کر رہا ہوں کہ اس اس میں سے حصہ hmm. جو ہے وہ دین کے دم قدم سے اللہ کریم جو ہے وہرماتا ہے ابھی میں ابھی جو بھی کہوں گا ابھی جو بھی کہوں گا کا جواب تیار ہوگا اور آج میں آپ کھپا لیں گے چلے آگے بڑھے آپ مزید کیا گھیرنا چاہتے ہیں کال سی جانی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے نادین کیا نگرانی شورہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جی کال سیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن رزا اتاری ہے میں سردار آباد فیصلہ باد سے کر رہا ہوں سلسلہ لبئی میں حاضر ہوں بہت بہت اچھا ہے اللہ جگر شرا کو شاد و آباد رکھے شورا سے سوال ہے کہ آپ کا پاپا کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور سلمان بھائی سرفراز بھائی عابد بھائی اور مہروج بھائی سے اب سے سوال ہے اعلیٰ حدت کا شیر ہے جس میں لفظ بھیڑا آتا ہے آپ نے جلدی جلدی جواب دینا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بیڑا چلیں جی بیڑے تو آئے گا بیٹے کی طرف میں آئے بھاگنا ہمارے اسلامی بھائی نے کہ آپ کا امیر علیہ سنت دامت برکات ملالی سے کیا رشتہ ہے یہ جواب ارشاد فرمائیں پھر بیڑے کی طرف بھی آتے ہیں کیا بیڑا ہے پہلے آپ کر لو میں کر لوں گا انشاءاللہ شاء اللہ پہلے آپ دوسرے جس کا پہلے آپ چاروں جواب دے دو بیڑا دینا ہے اچھا دینا ہے بیڑا ٹھیک ہے آفل کی بھی آپ نے مدنی چندر کے نا سنت کا ہے بیڑا پار اصحب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی <سؤال> है اللہ کیا نمبر ملیں گے اب آپ کی جانے پائیں گے ایسا اعلیٰ حضرت نے ہمارا بیوہ بتا لیا ہے میرا امیر سورت کا رشتہ وہی ہے جو ایک پیر و مرید کا رشتہ ہوتا ہے ایک احسان کرنے والے کا جس پر احسان کیا جائے اس کا رشتہ ہوتا ہے ایک شفیق مدنی باپا کا اپنے اولاد پر شفقت و محبت کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کہ کتنا ہی گناہ اور برا مرید اس کو وہ نبھاتا ہے تو یہ رشتہ ہوتا ہے یہ میرے روحانی باپ ہے اور میں ان کا مدنی بیٹا ہوں مرید ہوں یہ میرا رشتہ ہے اچھا میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے باب المدینہ میں آپ کی بھی رہائش ہے امیر السلت نے باب المدینہ کو نوازا ہوا ہے تو ایک جی ایک رشتہ اور بھی ہے جس کو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ رشتہ بھی میری قیامت کے روز شفاعت کا سبب بنے میرا اللہ تعالیٰ سے اس میں یقن ہے کہ میری بیٹی کے یہ یعنی میری بیٹی جو ہے ایک یہ میرے باپا کی رضائی ہوتی ہے یہ تو شاید مدین چینل کے ناظرین کے لیے بھی نئی باتیں ہمیں بھی اس بات کا علم نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مزید برکت تھا فرمائے ایک بات میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی آپ بیرون ملک ہیں امیر السنت نے باب المدینہ کو نوازا کہ آپ کی رہائش بھی یہاں پر ہے نگران شرہ کی بھی رہائش یہاں پر ہے اب جب یہاں پر ہوتے ہیں تو ملنا ملانا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد ملاقات ہو گئی مدنی مذاکرے میں ساتھ ہیں دیگر سلسلوں میں ساتھ ہیں مدنی مشوروں میں ساتھ ہیں اب کافی دن کا گیپ آ گیا اب جا یہ بات ہے فون پر بات ہو رہی ہوگی کسی طریقے سے رابطہ ہوگا لیکن ایک ہوتا ہے بائی فیس ملاقات نہیں ہو رہی جس طرح آپ نے ہمیں بھی کہا کہ آ کے پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اب آپ امیر سننا سے کچھ دنوں بعد ملیں گے ایک ہوتا ہے کہ روزانہ ملنا ملانا ہو رہا ہے یہ بھی ہے ایک انداز اب کافی مہینوں بعد ہو سکتا ہے کافی دنوں بعد آپ کی ملاقات ہوگی اب اس ملاقات کا تھوڑا سا ایک پرومو اگر کچھ ہمارے مدنی چینل کے نادین کو اور ہمیں بھی چلے تو مدینہ, مدینہ جب ملیں گے تو بتائیں گے ان شاء اللہ کیمرانگر بھول جائے گا تو آپ بتا دیجیے گا اچھا کافی لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک سوال اگر پیش کروں پہلے تو یہ کہ ایک مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالا ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب اس کی ابتدا میں امیرہ علیہ سننا دامت برکات ہوں مطلب جو ہے وہ نگران شورہ کے بارے میں فرماتے ہیں اختار کے من کے شہزادے اتنا مزہ آیا یہ پڑھ کر اور اتنا لطف آیا تو میں کافی لوگوں کی ایک مطلب جو وہ نمائندگی کرتے ہوئے ایک سوال پیش کرتا ہوں کہ کن شرائب پر آپ کی مہمان نوازی ہم کر سکتے ہیں اور آپ کی میزبانی کے لیے یعنی میزبانی ہم کریں تو کیا کیا مطلب کرنا پڑے گا کیا کیا کچھ کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ باپو یعنی آپ مہمان بنانا چاہ رہے ہیں شریف لائیں گے تو مطلب اجالا ہوگا نا نا مطلب میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ مجھے مہمان بنانا چاہ رہے یہ تو کافی لوگوں کی مطلب ظاہر ہے یہی خواہش ہوگی باقی مطلب آپ کے آپ کو میزبان بنانا تو یہ کچھ ادب سے بھی کچھ کم لگ رہا ہے یہ بات مہمان بنانا مہمان نہیں یعنی مجھے آپ گھر بلانا چاہ رہے ہیں یا میرے گھر آنا چاہ رہے ہیں دونوں کا جواب ارشاد فرما دیں ایک ایک کر کے لینا جیسے کہ مہمان بننا چاہ رہے ہیں اس کا بتائیں پہلے آپ پوچھنا کیا چاہ رہے تو یہ بتائیں نا کیونکہ جو اگر آپ مہمان بن کے گھر آنا چاہ رہے ہیں تو مجھے گھر والوں سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ کیا خیال ہے کیا طبیعت وغیرہ ہوتا ہے نا تو جب آدمی کسی کے میں اگر کسی کو اپنے گھر پر دعوت دوں گا تو اخلاق کی طور پر مجھے میرے گھر والوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے کیونکہ تعریف اس کی ہوتی ہے جسے گھر پر بلایا حالانکہ ساری خدمت گھر والے کر رہے ہوتے ہیں تو قربانیاں وہ دے رہے ہوتے اور ساری وہ محنتیں گھر والے کرتے جیسے میں بھی اگر جیسے یہاں ہوں تو جو بھی کھانا پکے گا اب یہاں کے جو بھی اسلامی بھائی ہوں گے وہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے جی کھانے کا ٹائم ہوگا تو جو کھانا تیار کر رہے ہوتے تو, تو گھر والے تیار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا ایسا ہونا کہ وہ طبیعت وغیرہ کے حوالے سے ماحول وغیرہ کے حوالے سے تو یہ ہو تو انشاءاللہ لیکن الحمدللہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی کرور رحمت ہے اور آپ جب بھی آنا چاہیں چشمے ماں روشن دلہما شادی آپ کو بلانا چاہیں گے لوگ مطلب ظاہر ہے آپ کے آسمانے پہ تو انشاءاللہ برکت کے لیے حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ فیض بھی حاصل کریں گے لیکن آپ کو جو بلانا چاہے آپ کو مجبور کرنا چاہیے حفاظتی عمر کے پیش نظر پاکستان میں تو یہ اس وقت نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کے یہاں نہیں جا پاتا اللہ یہ کہ تقریباً کہیں بھی اگر جانے کا موقع ملتا ہے تو وہ مرشید کی مہمانی جہاں ہوتی ہے وہیں اپنا ہے وہ توفیلی چل پڑتے ہیں تو مجھے بھی کھ مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے البتہ باہر جہاں ہم ہوتے ہیں تو یہاں پر مختلف جگہوں پر کیونکہ سفر ہی جاری رہتا ہے سفر جاری رہتا ہے تقریبا ہمارا سفر جاری رہتا ہے اور روزانہ کسی نہ کسی جگہ پر البتہ یہ کہ دو مرتبہ تربیتی اجتماع ہوئے جو ہم نے یو کے کو کور کیا پہلے ہفتے میں ہم نے یو کے آدھے دو چار کابینہ ہے پورے یو کے کی یوں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو چار کابینے سمجھے پانچ ہیں لیکن وہ اسکاٹ لینڈ الگ ہے وہاں تو ہم چلے گئے تھے تو یوں ہم نے دو حصوں میں یو کے کو تقسیم کر دیا تھا اور دونوں ویکینڈ یہ تھے چھٹی کے دن ان کو چاہیے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ مسجد میں وقت گزارا اور مدنی مشورے ہوئے تربیت اجتماعات ہوئے بیانات ہوئے اور چار چار پانچ پانچ چھ چھ اس میں ہو جاتی ہیں تو یہ سب ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد آگے پھر جدول ہیں مدنی مشورے ہیں اور بیانات وغیرہ کے جذبہ لیتے ہیں ملاقاتوں کے جذبہ لیتے تو یوں گھروں پر ہر جگہ مساجد ملے اور مساجد ہی میں ترکیب ہے ضروری نہیں ہوتا تو یہ سارا نظام ہے تو یہاں پر عموماً اس طرح کی سرکی بن جاتی ہے اور ماشاءاللہ اسلام میں بہت, بہت محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا اور مطلب میں واقعی نہیں بتا سکتا اتنی محبت کرتے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا خیر دے اور جنہوں نے اب تک جو بھی خدمت اپنے وہ جو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا آخرت کی برکاتے اور باہر نصیب رات کو تین تین بجے ہم لوگ پہنچے رات کو دو بجے پہنچے رات کو ایک ایک بجے پہنچے اور ماشاء اللہ یہ سفر ہی سفر ہوتا تھا گھنٹوں کے بعدوں کا سفر ہوتے تھے تو یہ ہوتا ہے تو یہاں پر ابھی اس طرح کی صورت بن جاتی ہے لیکن ملک میں بننا مشکل ہے جانب بڑھیں گے اور آدمی سے ہم یہ بات بھی کہنا چاہیں گے اگر آپ کوئی بات جس طرح بیڑا ہمارے پاس آ گیا تو آپ نگرانی صورت سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تنظیمی ترکیب کے حساب سے تو آپ یوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج نگرانی صورت سے میں اس حوالے سے بات کروں گا تو تنظیم مسئلہ حل کروائیے گھر کا کوئی مسئلہ ہے اس کے تقاضے پورے نے مدر منڈی نے صحیح کیا تھا یہ صحیح ہے میرے مدر جگہ گڈ آپ میرے ساتھ چلیں اللہ آپ کو جیسا خیر دے یہ جو چار بیٹھے ہیں نا آپ ان سے پوچھا کریں میں ہماری بھی خواہش چاہیے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ چلیں کبھی ادھر آ جائیں کبھی ادھر آ جائیں اور بہت سارا ادھر چلیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین میں یہی ارض کروں گا آپ سے اب اور مزید کال کی جانب بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اور کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں نگرانی شورا سے جی کال سلام علیکم ورحمت علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ سلسلہ میں حاضر ہوں میں سلمان بائی یہ سوال ہے کہ مجھے بعض اوقات یہ بہت پرابلم آ رہی ہے کہ میں زبان کا کفل مدینہ لگانے میں مجھے بہت بہت آتی ہے زبان کافی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے بعض اوقات زیادہ بولنے لگ جاتا ہوں جس کی وجہ سے بعض اوقات ایسی فضول باتیں کر جاتا ہوں جو گناہوں بڑی ہوتی ہیں برائے مہربانی صرف شورا میں حاضر ہوں میں اس میں آپ میں شامل ہیں آپ کے ساتھ کوئی مدنی پھول ہے میرا نام سکندر یاد کشتی اتاری گزارش سے ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ مجھے لگا کھلے آنکھ کی کال آ گئی ہے یہاں پر نہیں نہیں لبھائی کی کال ہے بعد میں پتا چلا جی حضور افل مدینہ نہیں لگا اس کے لیے اس کے لیے امیر سنت کا رسالہ خامو شہزادہ اور ایک مقت المدینہ کا رسالہ ہے ایک چپ سوس میرا ہمارے اسلامی بھائی سے یہ مدنی مشورہ ان کو کہ دونوں رسالے ترتیبات پڑھتے رہے ان شاء اللہ تبارک مطالعہ زبان کی آفت جو فضول کلامی یا گناہوں برے کلام ہو جاتے ہیں ان کی کا پتہ اسی طرح گبت کی تباہ کاریاں اس نے بھی میرے سنت اس موضوع کو بہت اچھے انداز سے بیان فرمایا ہے تو وہاں پڑھیں گے تو یہی چیزیں ذہن بناتی تیسری چیز ایسوں کی صحبت اختیار کرے جو کب گو ہے جو کم بولتے ہیں کیونکہ زیادہ بولنے والا یہ زیادہ خطائیں کرتا ہے اور اس میں اگر اگلے کا یہ ذہن ہو کہ میں بولوں گا تو وہ زیادہ یوں کروں گا یوں کروں گا تو اس کا زیادہ مطلب کے معاملہ رسک میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاء مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ زبان کس قدر اس کی احتیاطیں ہونی چاہیے اور زمان کی احتیاط نہ ہونے کا بھی آپ کو احساس ہے یہ احساس ہی ہم کو نہیں ہے مگر آپ نصیب بانیں گے آپ کو اس چیز کا احساس ہے اللہ مجھے بھی احساس ہوتا فرمائی اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں مدنی کسوٹی کرنی ہے اور آج میں کچھ نہیں کہوں گا جی آج میں کچھ نہیں کہوں گا تو کسوٹی کیسے چلے گی مدنی کوسوٹی مدنی کسوٹی مدنی کسوٹی کا کیا طریقہ کار ہے ذرا یہ بھی ہمارے مدنی چینل کے نادری کو چلے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ گیارہ سوالات ہوں گے نگرانی شرا کر سکتے ہیں اور پچیس سیکنڈ کا وقت ہوگا بارہویں میں نام بتانا ہے تو اب مقدس بھی ہو سکتی ہے کچھ میں اکیلا ہوں میں اکیلا ہوں آپ چاہ اگر سوالات بڑھا دیے جائیں تو گھربانی ہوگی ذرا ابھی گیارہویں تک تو آئیں ہو سکتا ہے آپ چوتھے پانچویں میں پہنچ جائیں ابھی گیارہویں تک تو آئیں پھر دیکھیں گے کیا کہاں بارہ نہیں گیارہ صحیح گیارہ مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ جل نگرانے شروع کیا کرشمہ پہنچائے گا بولتے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے جب بھی کہتے ہیں جس وجہ سے نہیں بول رہے ہیں آج ٹھیک جی چلے جی آج کرشمہ نہیں آیا آپ خود پہنچے ہیں آج پہنچ جائیں گے جی جی پہلے پہنچ جاتے ہیں ماشاء مدینہ ہم سے مشکل مشکل پوچھ لیتے ہیں اگر آپ چلا دیں اسکرین پر مجھے دیکھیں گھڑی مجھے گھڑی رہ میرے لیے تھوڑا سا اسکرین پروبلم ہے اگر بتائیں گے شروع کریں جب گھڑی شروع ہو تب بھی تو بتا دیں نا بھائی شروع اچھا انسان انسان ہیں جی انسان ہے انسان ہیں اچھا ظاہری حیات سے متصف ہے ظاہری حیات سے مستف نہیں نہیں جی نہیں مرد ہے آپ نے شاد فرمایا مرد ہیں جی ہاں وہ مرد ہیں چوتھا سوال ہے پہلی سدی آپ نے شاید لگایا پہلی سدی اچھا وہ نا جی پہلی पहली सदी لکھا ہوتا ہے پہلی سدی کے ہیں یار یہ سوال بدل رہے آپ جی آپ اس میں تھوڑا نہیں ہے لا ہو گیا پہلی صدی نہیں آپ نے پہلی نہیں ہے جی دوسری صدی تیسری صدی اس طرح چلتے چلتے بارہ تک آئے جی آجا دوسری صدی میں دوسری سدی بھی نہیں اب آپ تیسری صدی کا معلوم کر رہے ہیں نہیں دوسری بھی نہیں ہے دوسری بھی نہیں ہے غالب گمانی یہ کہ دوسری صدی میں نہیں ہے غالب گمانی یہ دوسری صدی نہیں ہے نہیں ہے ہاں غالب اللہ غالب اللہ پہلی صدی میں نہیں اس صدی میں اس صدی میں نہیں یہ چھٹا سوال ہو گیا چھ سوالات ہو چکے ہیں انسان ظاہری حیات مرد پہلی صدی دوسری صدی اور اسوی سدی دوسری سدی اور اسی صدی پانچویں صدی گئے پانچویں صدی آپ نے شاخ فرمایا آپ کچھ سوال اور کر لیں نا آپ ہم سے بات سدی سے آگے بھی بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں آئے نیا آپ یا نہ کا جواب دیں آپ کا جواب دیں گھبرا کیوں ہے گھبراہ کیا ہی رہی جیسے بولے اس کو کیا کہتے ہیں اس میں کیا بول رہا نام باپو فیصلہ کریں گے آپ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سدی ہمیں نہیں بتا صدیوں کا نہیں پتا پوری تیاری نہیں باپو دیکھیں یہ انصاف سے کام لے مدینہ انصاف سے کام لیں اگر آپ کو معلومات پوری نہیں ہے تو آپ اپنی ہار مان لیں یہ آپ نیا انداز لے کر آئیں صدی آج تک کسی نے اس طرح جو مدنی کسوٹی پہلی سوال کر رہے ہیں سدی آپ جب چاہو آپ <سؤال> کی مرضی آپ جب چاہیں کسی سلسلے کے اپنا نیا انداز لے کر آ جائیں میں انداز لے کر کیا ہوں میں تو سوال کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ نے دیکھیے آپ نے مجھے کہا انسان ہے ظاہری حیا سے متفق نہیں ہے مرد ہے اچھا یہ پانچویں صدی کے بھی نہیں ہے آٹھواں سوال آپ کرنے جا رہے آٹھ سوال آپ کرنے جاتے ہیں بیچ میں دس لے گئی ہیں تقریباً آٹھواں سوال آٹھواں سوال تیسری سدی میں ہے جواب دے دوں گی پانچویں مل گیا تو تیسری میں کیسے لاج باب ہے کوئی بز پانچویں صدی کے کوئی بزرگ تیسری سدی کے کوئی چھٹی سدی کے آپ بلا فرما رہے ہیں حضور آگے آئیے نو سوال اچھا یہ صدی نہیں اس کے جو پچھلی صدی ہے اس کے ہے پچھلی صدی کے بھی نہیں چودہ صدی کے بھی نہیں دسواں سوال آپ کرنے جا رہے ہیں رہے ختم تو ہونے رہی جی جائے ہاں گی کی کی جی کی جی کیا جی ہوتا ہے سوال سوال پہلے بھی تو جی سلو سدی کا بھی نہیں ٹائم بھی ختم ہو گیا ٹائم بھی ختم ہو گیا سوال بھی گیا چلے نہیں سوال کر لیتے یار آپ کا مال پا تھا آپ کو مان پاتا ہے کے نہیں سوال ہو گیا نا دسواں تو گیارہواں سوال تو کرنے کی جی میرے سامنے گڑی نہیں ہے میرے سامنے کاؤنٹ ڈاؤن نہیں ہے اس لیے میں دسویں سدی کے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سوال کیجئے ٹھیک ہے سوال کیجئے اچھا یہ کیا کہتے ہیں جو معی کرام ہیں ہمارے ان میں سے ہیں آئما میں اب آپ نے نام بتانا ہے آئما سے مراد آپ کی امام آزم وغیرہ ہیں نا رضی اللہ تعالی جی بھائی صاحب آپ نام بتائے نام گیارہ سوال گیارہ سوالتمتی دوسری سدی میں نہیں ہے میں نہیں میں بھی نہیں معروف نام ہے معروف ہے بہت معروف نام ہے تعالی غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بتایا اور ہمارے جو آج مدنی کسوٹی میں جو شخصیت تھے ان کا مزار مبارک جو ہے باب المدینہ کراچی میں اب کچھ ذہن میں آیا باب, گئی گئی باب المدینہ میں ان کا مزار ہے اب نام بتا دیں میں نے تو اپنے تو بتا دیا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری صدی کے بز ہیں کتنے دوسری صدی کی دوسری صدی سن سن آج سدی سدی سے چلے ہے نا دیکھا ہو گیا بھول جاتا میں باپو نے مجھے بتایا تھا دو سو آپ نے 720 سو بیسواں سے بتایا تھا تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا سات سو اور کچھ صدی ہے یہ دو کچھ سدی ہے یہ ہمارے غالیبند داتا گنڈبخ علی ہجوری سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں جو میری یادداشت کام کر رہی ہے تو وہ پہلی صدی کے تو نہیں ہے نا تو کیا ہوا اس کا کسوٹی مدنی کسوٹی کا کیا ہوا فائنل ہو گیا پوچھا میں نے آپ سے دو تین صدیوں کا پوچھا کیونکہ مجھے بزرگوں کے فیری تو اسی طرح آئے گی نا اب جب ایک صدی کو میں کنفرم کروں گا تو اس کے بعد اسی صدی میں رہوں گا آپ بھی تو انداز ایک نیا لے کر آگے آپ بھی کنفرم نہیں ہو انداز ہوتا ہے مدنی کسوٹی میں ایک نیا انداز اب ساری صدیوں کے سدیوں کا لے کر آئیں گے جی جو ہونا تھا میں آپ کو عرض کرتا ہوں میں بھی جب آپ سے کسی بزرگ کے بارے میں مدنی کسوٹی کرتا ہوں نا تو کم از کم دو تین چیزیں میں معلوم کرتا ہوں نمبر ون ان کی ولادت کا سن کیا ہے ان کا وسال کا سن کیا ہے اور ان کا مزاق شریف کا ہے کم از کم یہ تین چیز اچھا پھر ان کی وجہ شہرت کیا ہے کم از کم چار چیزیں پتا ہو اور کنفرم ہو مدنی کسوٹی پوچھنے والا بیچ میں کیسے لگے گا مطلب میں ڈاؤٹ فل ہوں سوال میں کہ میں کنفرم پوچھوں اور نہیں پوچھ رہا جو مدنی کسوٹی پوچھ رہا ہے اس کی تو تیاری پوری ہونی چاہیے میں بھی اپنے حادثے کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ وہ یہی دوسری تیسری سدی کے ہی بزرگ ہیں حضرت عبد شاہ غازی رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت امام باکر رحمتہ اللہ کی اولاد میں سے مجھے یاد پڑتا ہے واہ واہ باپو تیاری کر کے آیا کرے آپ کی اچھا نہیں نتیجہ کیا نکلا گیس جیت گئے جیت گئے جی نہیں نہ میں جیتا نہ آپ اس کو ہم ٹائی کرتے ہیں بہت زیادہ شور نہیں ہوں آپ بھی بہت زیادہ شور نہیں ہے اور مندی گھر کے ناظرین میں کہتے ہو کہ جب یہ شیور نہیں تھے تو آپ پوچھ کر کیوں آتے اور آپ, میں آپ کی مندی کسوٹی کو فالو کروں گا آپ میرے سوالات کو فالو کریں گے اچھا میں پوچھوں لا امبائی یہ نہیں یہ درست نہیں ہے لال ابدے یہ نہیں بولنا چاہیے ایسا نہیں کر یار میرے کو مجھے بھی کچھ پوچھنے کا موقع تو نہ یار میں تو انشاءاللہ بہت آسان پوچھ لوں گا آپ لوگوں سے آپ کو اچھا لگے گا ہم تو یہ کہ ہم جس حال میں بھی رہیں رہ اچھا لگے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں چلے ہمارے نگران صاحب جو ہے وہ چلے پہنچے میرے ذہن میں کیا ہے جی آپ پہلا سوال میرے پاس آپ کی گھڑی نہیں ہے سلمان بھائی اے ماروش بھائی مہاروج بھائی آپ گڑی کا وقت دیکھیں گے اور سیکنڈ کا ٹائم آپ بتائیں گے بھائی جناب ہماری پارٹی کا آدمی ہیں یہ مطلب یہ ہمارے جو ہے وہ نقابہ میں سے ہیں آپ ان کو اپنا کیوں بنا رہے ہیں ماروج بھائی آپ ذرا وہاں پر میری نمائندگی کریں گے اور آپ لکھیں گے مجھے بتائیں گے اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہوگا کاؤنٹ ڈاؤن نہیں شروع ہوا ابھی اگلے سلسلے میں آ رہے ہیں پوچھیں گے <متنی> <سوالنے> <متنی> اب ہو گیا لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جی پہلا سوال کیا وہ انسان ہے نعم انسان انسان ہے لا کا نام کا انسان ہے لا کا نام کا نہیں کہ انسان نہیں مقدس جگہ ہے شے ہے دونوں الگ الگ شوالے ایک رے مقدس مقام ہے نعم مقدس مقام ہے جی تیسرے سوال کٹائیں عرب شریف سے تعلق نعم عرب شریف میں موجود ہے نام نام ہو رہا ہے سلمان جی سلمان شریف میں ہے پھر <تصفيق> مکرم مکہ مکرمہ اور مکے شریف میں بھی نہیں ہے مدینہ شریف میں بھی یہ ہے سر جی جی حرمین میں نہیں ہے نا یہ آ گیا پانچ پانچ سوال پانچ بیت المقدس عرب شریف میں ہے فلسطین عرب شریف ٹائم بھی جا رہا بیت المقدس کے قرب و جوار میں ہے عرب شریف میں نا یہ طائف میں ہے یہ نگاہ شرح کے ساتھ ہی یہ سوال گیا تو کیا ہونا یہ ہے کہ میں نے دوسرا سوال کر رہے ہیں بیت المقدس والے کا تو جواب دے نا والے کا تو حدود حرم حدود حرم نہیں نہیں باپو بیت المقدس والے سوال کا تو آپ جواب ارشاد فرمایا نا کہ اس کے قرب و جوار میں ہے یہ سوال ہو گیا حدود حرم میں نہیں ہے حدود حرم میں نہیں حدود حرم سے بعد یہ تائف سے میں ہے میں تائف میں بھی نہیں ہے سات ہو سوال ساتھ سات ہو گیا بلال سبال گنتی جائے کوئی مسجد کوئی مسجد ہے ساتواں سوال ہوا یہ کوئی مسجد ہے یہ مسجد نہیں ہے یہ مسجد نہیں ہے مزاج شریف ہے کوئی یہ مزاج شریف ہی نہیں ہے باپو نواں سوال کر دیا ہم نے شریف بھی ہے نو سوال ہو گئے ہمارے دسواں مسلمان میں کیا بھی نہیں ہے مسجد بھی نہیں ہے مقدر ہے مزار بھی نہیں مسجد بھی نہیں تعریف بھی نہیں ہے حرمین شریفین میں بھی نہیں ہے عرب شریف میں ہے مدنی چینل پہ اس کی زیارت کروائی گئی ہے مدنی چینل پر شاید ایک دفعہ کرائی گئی تو کنفرم نہیں ہے آپ کنفرم جواب دے نا جی صدی میں ہے دوسری صدی میں کے مطابق نہیں کروائی گئی نہیں کروائی گئی تو پھر آج پھر بار بتایا آپ سے باروں مزار نہیں ہے مسجد نہیں ہے مقدس مقام, مقدس مقام م م م ہے دیکھے شریف میں بھی نہیں ہے میں نام لوں اور آپ کے لیے وہ نام مشہور نہ ہو تو مجھے کہیے گا سلمان عرب ارب شمال ہے ملک میں بھی بھائی ابھی تک مقام پر تو بعد میں گیا یہ ٹائم ٹائم جی بابل مدینہ میں احسان کا بھی وقت ہو چکا ہے نہیں جواب احسان کی آواز نہیں کیا جی کیا آپ گیارہ بات کر نہیں ہیں بہت ہمیں مشکل ہو گئے میں ہے یمن میں شریف وہ کہہ نہیں آپ جواب دیجیے چلے اس ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے بہت مشکل آتے ہیں جناب بہت ملک کے شام ہے جامعہ مسجد دمشق کا شرقی منارہ جس وجہ سے عیسائی علیہ السلام نژ فرمائیں گے ہم نے وہ مدری سوٹی کر سوچی تین مانے اگر وہ ہوتی نا جی پھر ترکیب منتری آپ اتنی مشکل یہ تو اذان ہو رہی ہے لاہور بڑا بر بار وے نہیں کہ اس کو اللہ ہے ارشد اللہ سلسلہ اپنے اسلام کی طرف ہے تو آخر میں حضور آپ کیا ارشاد فرمائیں گے آج یو کے ابھی ہمارے سارے ساڑھے بارہ بجے بارہ بج کے بتیس منٹ گیارہ بتیس ساڑھے گیارہ بجے ہیں ہمارے یہاں ایک گھنٹہ مزید یہاں کا وقت پیچھے گیا ہے آج رات سے تو پانچ گھنٹے کا فرق ہوا ہے تو انشاءاللہ یہاں کے یو کے ٹائم کے دو بجے آ, ف, فنڈ ریزنگ کے حوالے سے ٹیلی تھون انشاءاللہ تعالی یہ انگلش ٹرانسمیشن پر ہماری لائیو دکھائی جائے گی اور دو بجے سے لے کر لیٹ نائٹ تک تو میں یو کے اسپیشلی جو ہمارا شکا نسول سے مد التجا کروں گا کہ وہ ضرور بھی ضرور اس ٹیلی تھون میں فنڈ ریزنگ جو کمپین ہے اس میں حصہ لیں منیمم ففٹی پاؤنڈ یہ جامعت المدینہ کا یونٹ ہم نے رکھا ہے اور جو عالم بناتے ہیں علم دین یا سکھایا جاتا ہے جامعت المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے اس میں یہ انشاءاللہ یہ رقم اس کے لیے جمع کی جا رہی ہے اسپیشلی اس لیے کہ یو کے میں ہم زیادہ زیادہ جامعت المدینہ کھول سکیں تاکہ زیادہ علماء پروڈکشن اور امت کی اصلاح کی زیادہ صورتیں بنے تو آپ ضرور کال کے ذریعے اس ٹیلی تھن میں فنڈ ریزنگ کمپین میں آپ بھی اپنا حصہ ملائیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کال کا ہیں کہ کال لے جی جی زیرک قطاری کے شہر لیسٹر ہنفی کا بینا سے ارگ گزار ہوں ماشاءاللہ اللہ نگران شورا کے بڑے ہی پیارے پیارے مدنی پھول بڑے ہی دلکش اور منفرد انداز میں لبئی سلسلے میں سننے کو مل رہے ہیں اللہ مدنی چینل کی تمام مجلس کو اس کا عطا فرمائے جیسا کہ ابھی نگرانی شورا یو کے جدول میں ہیں اور تربیتی اجتماعات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس جدول کے دوران ذمہ داران کے ساتھ مدنی مشورے بھی ہوتے ہیں جس میں طرح طرح کے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کا حل ہو جاتا ہے بعض دفعہ حل نہیں ہوتا اور مدنی مشورے کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب مسائل گمبھیر ہوتے ہیں اور ان کا کوئی حل ہوتا نظر نہیں آتا تو آپ کے چہرے پر ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا دکھ بھی ہو رہا ہے اور پھر اچانک اس کے مدنی مشورے کے بعد آپ کا جو ہے وہ بیان ہے تو وہاں پھر دیکھا جاتا ہے کہ بیان کے دوران آپ کا چہرہ بالکل حساس بشاش اور ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں Uh, تو اس حوالے سے uh, عرض کریں کہ یہ کیسے uh, آپ کر لیتے ہیں کہ چند لمحے پہلے جہاں مسائل کا سامنا تھا اور uh, چہرے پر جو ہے وہ uh, پریشانی تھی اور دل بھی غمگین لیکن جیسے ہی uh, عوام الناس میں بیان کرنے کی ترکیب بنی تو ایسے لگتا تھا جیسے کچھ ہوا نہیں تو اس پر اگر کچھ مدنی پھول uh, پیش کر دیں سلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاضام فبل ربی اللہ آپ خیر دیکھا فضل ہے اللہ خیر. اور یہ امیر اللہ سنت کے بھی اس طرح کے انداز ہمیں دیکھیں کہ ہر چیز اس کی جگہ پر ہی رکھ دی جائے تاکہ ایک چیز دوسری چیز کو ایفیکٹ نہ کرے لیکن ہر وقت ایسا ہو یہ ضروری بھی نہیں ہوتا اور کئی لوگوں کو کاروبار میں مسائل ہوتے لیکن جب گھر جاتے ہیں تو اپنے مسائل یا دروازے کے باہر رکھ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر میں یہ ماشاءاللہ اللہ ارشا برشاس رہتے ہیں تو کئی لوگ اس طرح کے ترقی میں بناتے ہیں پھر یہ کہ روٹین میں ہم دعوت اسلامی کا جب متنی کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کرنے کی بھی عادت و روٹین ہو جاتی ہے تو جو اچھا ہوتا وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حب جہاز سے بچائے ریا سے بچائے اور ہم سے پیارے حبیب صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی خدمت لے لے میرا خیال ہے فیضان مدینہ میں اثر کی جماعت کا وقت ہوا چاہتا ہے جی دیر میں پھر سے آپ نے مدنی ناظرین دیکھا اپنا فیڈ بیک اور اپنی آرا سے اپنے سجیشن سے ہمیں ضرور نوازتے رہیے گا مدنی چینل نے آپ کے ذرائع کھلے رکھے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کال کے ذریعے فیڈ بیک ایٹ مدنی پر میل کے ذریعے سے آپ ہمیں اپنا ڈاکٹر ڈاکٹر زیرک ہمارے لیسٹر کے شہر یو کے شہر لیسٹر میں ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہمارے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی ہیں تربیتی اجتماع میں تھے انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ماشاءاللہ اللہ بہت عالیشان مدنی مرکز یہ لیسٹر میں قائم کر رہے ہیں و کے اسلامی بھائی مل کر اللہ تعالی سب کو جزاء خیر عطا فرمائے اپ کو بھی ہمارا سلام اور جو آپ کے ساتھ اسلام میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہمارا سلام عرض کر دیں اپنے خلاف جنگ جاری رہے گی نقیبت کریں گے نہ کہ بس سنیں گے انشاءاللہ محبت تو کے شور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم